باب نمبر تیس اخلاقِ صوفیہ کی وضاحت اخلاقِ صوفیہ میں سب سے بہتر خلق توازو ہے بندے کے لیے توازو سے بہتر کوئی اور لباس نہیں ہے جو شخص توازوں کا خزانہ حاصل کر لیتا ہے وہ ہر شخص کے سامنے اپنی اس حیثیت کو ایک اندازے پر قائم رکھتا ہے اسی طرح وہ دوسرے شخص کو بھی اس کے صحیح مقام اور رتبے پر رکھتا ہے جس کو توازو حاصل ہو گئی وہ خود بھی آرام سے رہتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے آرام پہنچاتا ہے وما یہ عقل ہے اس نکتے کو جاننے والے ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں توازن کے بارے میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے میری طرف یہ وہی نازل فرمائی تم تواز اختیار کرو اور کوئی شخص ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قل ان کن تم توحب اللہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا یہ اتباع جس کا حکم دیا گیا ہے نیکی تقوا خوف اور توازو کے ساتھ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توازوں کا یہ عالم تھا کہ آپ آزاد اور غلام سب کی دعوت قبول فرماتے تھے خواہ و دودھ کا ایک گھونٹ یا خرگوش کی ایک ران ہی کیوں نہ ہوتی آپ ہسب موقع اس کا صلاح بھی دیتے تھے اور خود بھی اس کو استعمال فرماتے تھے اسی طرح آپ کنیز یا غلام کے جواب دینے میں بھی حرور نہ فرماتے تھے اسی توازن سے جواب ارشاد فرماتے تھے سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بن عمر بن شعیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توازو کی چوٹی کی بات یہ ہے کہ جس سے تم ملو اس کو پہلے سلام کرو اور جو تم کو سلام کرے اس کا جواب دو مجلس میں کمتر جگہ پر بیٹھنے میں تم کو آر نہ ہو تم کو یہ خواہش نہ ہو کہ کوئی تمہاری تعریف کرے یا تم پر احسان کرے آپ سے یہ بھی روایت ہے کہ مبارک اور نوید نوید اس شخص کو جو بغیر کوتاہی نقص کے توازو اختیار کرے اور محتاجی کے بغیر خود کو محتاج جانے شیخ جنید رحمۃ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ توازو کیا ہے آپ نے جواب دیا کہ بازوؤں کا جھکانا اور پہلو کا نرم کرنا حضرت فدل رحمۃ اللہ علیہ سے توازو کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور حق بات کو کہنا انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کی قدر و قیمت کا اعتبار کرتا ہے توازوں میں اس کا حصہ نہیں ہے یعنی اس کا توازن سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ بن منبح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں مکتوب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں نے آدم کی پشت سے ضروریات کو برآمد کیا اس وقت میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے زیادہ متوازو کسی قلب کو نہیں پایا اس لیے میں نے ان کو منتخب کر کے ان سے کلام کیا یعنی کلیم اللہ بنایا بزرگوں کا مقولہ ہے جو اپنے نفس کی پوشیدہ باتوں کو پہچان لیتا ہے وہ کبھی قرور و تکبر نہیں کرتا بلکہ وہ تواز اختیار کر لیتا ہے اگر کوئی شخص اس کی مذمت کرے تو وہ اس سے نہیں جھگڑتا اور جب کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ خداوند تعالی کا شکر ادا کرتا ہے شیخ ابو حفظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل تواز اختیار کر لے تو اس کو چاہیے کہ صالحین کی صحبت اختیار کرے اور ان کی عزت و حرمت کرے اس طرح وہ ان صالحین کی شدت توازوں سے جو ان کے نفوس میں موجود ہے اقتدا کرے گا اور تکبر سے بچ جائے گا ان کی صحبت میں خود بخود تواز اختیار کر لے گا حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک سواری ہے اور عمل کی سواری توازو ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانچ قسم کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں پہلا زاہد عالم دوسرا فقہ صوفی تیسرا توازو سے پیش آنے والا غنی چوتھا صابر و شاکر و صابر فقیر اور پانچواں روشن ضمیر شریف شیخ جلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر توازو کا یہ شرف موجود نہ ہوتا تو ہم راہ چلتے خطرے میں پڑ جاتے یوسف بن اسباب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ کسی شخص نے ان سے سوال کیا کہ توازو کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو اور راستے میں جس کسی سے بھی ملو اس کو خود سے بہتر سمجھو اسیران فرنگ سے شیخ ابو النجیب سہروردی وردی اللہ علیہ کا سلوک میں نے اپنے شیخ ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی ہی توازوں کا مشاہدہ کیا میں ایک مرتبہ شام کے سفر میں ان کا ہم سفر تھا اسنائے سفر میں بعض سرداروں یعنی دنیا داروں نے فرنگی قیدیوں کے سروں پر جو سلیبی جنگ میں اسیر کیے گئے تھے جو بیڑیاں پہنے تھے ہمارے لیے کھانے کے لیے خوان بھیجے جب دسترخوان بچھایا گیا تو قیدی برتنوں کے خالی ہونے کے انتظار میں بیٹھ گئے اس وقت شیخ محترم نے خادم سے کہا کہ ان سب قیدیوں کو بلا لو تاکہ وہ بھی ہم درویشوں کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں خادم ان سب کو لے آیا اور سب کے سب ایک صف صف میں دسترخوان پر بٹھا دیے گئے اس وقت شیخ اپنے مسلح سے اٹھے اور خرامہ خرامہ ان کے پاس آ کر ان کے درمیان میں بیٹھ گئے گویا وہ بھی ان میں سے ایک ہیں اس کے بعد سب نے کھانا کھایا اس وقت ہمیں آپ کے چہرے پر ان کے باطن کے خلوص تواز و آجزی اور ان کے ساری کی وہ جھلک نظر آئی جس سے ان کے ایمان اور سطح علم و عمل کا پتہ چلتا تھا شیخ ابو ذرا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ جریری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول سنا ہے کہ اہل معرفت کا یہ خیال صحیح ہے کہ دین اسلام کا سرمایہ پانچ اصول ظاہری اور پانچ اصول باطنی ہیں اصول ظاہری تو یہ ہیں پہلا سچ بولنا دوسرا سخاوت کرنا تیسرا جسمانی طور پر توازو کرنا چوتھا دوسروں کو اذیت سے بچانا پانچواں کسی انکار کے بغیر خود تکلیف اور اذیت برداشت کرنا پانچ باطنی اصول یہ ہیں پہلا اپنے آقا و سردار سے محبت کرنا دوسرا اپنے فیل پر شرمندگی تیسرا اپنے رب سے حیا کرنا چوتھا اپنے آقا کے وسال کی امید رکھنا چوتھا پانچواں آقا سے جدائی کا خوف شیخیاہیا بن معاد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ توازن یوں تو تمام مخلوق سے اگر سرزد ہو تو اچھی ہے لیکن اگر دولت مندوں سے سرزد ہو تو بہت خوب ہے اسی طرح تکبر عام مخلوق سے اگر سرزد ہو تو برا ہے لیکن اگر کسی صاحب فقر سے اس کا ظہور ہو تو بدترین ہے حضرت رحمتہ اللہ علیہ مصری فرماتے ہیں توازوں کی یہ تین علامتیں ہیں اپنے نفس کو حقیر جاننا تاکہ نفس کا عیب معلوم ہو سکے دوسرا توحید کی حرمت کے لیے لوگوں کی تعظیم و تقریم کرنا تیسرا سچی بات اور نصیحت کو ہر شخص سے قبول کرنا انسان کب متوازو ہوتا ہے حضرت باعزید بستانی رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ انسان کب متوازو ہوتا ہے آپ نے جواب دیا جب اپنی ذات پر اپنے نفس کا کوئی حق نہ سمجھے کیونکہ وہ اس کی شرارت اور خوب سے واقف ہے اور خود کو مخلوق میں سب سے بدتر سمجھے بعض حکمہ کہتے ہیں کہ جہل و بخل کے ساتھ توازو کو ہم عجوب و غرور کے ساتھ سخاوت اور ادب سے بہتر سمجھتے ہیں کسی دانشمند سے دریافت کیا گیا کہ تم کو ایسی نعمت کا علم ہے جس پر حسد نہ کیا جائے اور کسی ایسی بلا کا علم ہے کہ صاحب بلا پر کسی کو رحم نہ آئے اس نے کہا ہاں وہ نعمت ہے اور وہ بلا کبر و نخوت ہے توازو کی, اصل، توازو کی اصل یہ ہے کہ زلط اور تکبر میں اعتدال قائم کرنا توازو ہے یعنی تکبر تو یہ ہے کہ انسان خود کو اپنے حقیقی مرتبے سے بلند سمجھے اور ذلت یہ ہے کہ انسان خود کو اتنا گرا دے اور خوار سمجھے کہ اس کی ذات کی حق تلفی ہوتی ہے لیکن ہمارے مشائخ نے توازن کی تشریح و تصریح میں بہت سے ایسے اشارات کیے ہیں جن سے یہ مترشع ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں توازن اور ذلت مترادف ہیں یا وہ ذلت کو توازن کا قائم مقام سمجھتے ہیں یا ان اشارات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خواہشات نفسانی کو افراد کی بلندی سے تفرید کی پستی پر پہنچا دیا ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ ہر خلق کے تین پہلو ہوتے ہیں ایک حالت افراد یعنی حد سے بڑھ جانا ایک حالت تفریح یعنی حد سے نیچے چلے جانا اور ان کا درمیانی درجہ اعتدال ہے اس کی ایک مثال سے وضاحت کرتا ہوں کہ شجاعت کی افراد یہ ہے کہ خطرناک مواقع پر پیش قدمی کی جائے جیسے چلتی ٹرین سے کود پڑے یہ شجاعت کی حد افرات ہے ان چیزوں سے ڈرے جو محض واہم ہوں یہ حد تفریح ہے اور ان دونوں کا اعتدال شجاعت ہے جس کی ہزاروں مثالیں نگاہوں نگاہوں سے گزرتی ہوتی ہیں اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے میرے خیال میں ان کا اس سے مقصد یہ ہے کہ مشائق کرام کو اپنے مریدوں سے غرور غرور تکبر کا چونکہ ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے اس لیے وہ ان کو اس قوت کا قلا کما کرنے کے لیے مبالغے سے کام لیتے ہیں اور حد تفرید تک ان کو پہنچا دیتے ہیں کیونکہ یہ مشاہدہ ہے کہ روحانی حالت کے غلبے کی ابتدا صورت میں شاز ہی کوئی مرید خود پسندی اور عجب سے خالی ہوتا ہے یہاں تک کہ اکابر صوفیہ سے بھی بہت سے ایسے احوال منسوب ہیں جن سے خود پسندی کا ترشہ ہوتا ہے ممکن ہے کہ یہ اقوال ان کی حالت سکر کے بقایا آثار سے تعلق رکھتے ہوں کہ سکر حال کا ایک تنگ دائرہ ہے وہ اپنی ابتدائی حالت میں سہو یعنی ہوشیاری کی وسیع فضا میں باہر نہیں آتے تھے اس لیے ان سے ایسے کلمات سرزد ہوئے ہوں اگر کوئی صاحب بصیرت ب نظر دیکھے تو اس پر ظاہر ہو جائے گا کہ اس قسم کی روحانی واردات کے نظول کے موقع پر نفس کی چوری چھپے سنی ہوئی باتیں ہیں اس لیے کہ جب نفس واردات قلبی کے ظہور کے موقع پر چوری چھپے سنتا ہے تو روحانی سربلندی کی بنا پر اس کو وہ بات جو اس نے چوری سے سنی گراں نہیں معلوم ہوتی بس اس وقت نفس کی تحریک سے ایسے کلمات زبان سے ادا ہو جاتے ہیں جن سے خود پسندی یا تکبر کا اظہار ہوتا ہے جیسا کہ ایک بزرگ نے اس حالت سکر میں فرمایا من تحت حضره السماء مثلی یعنی انی الجواسماء اس نیلگواسمان کے نیچے ہے کوئی مجھ ایک بزرگ کا یہ قول ہے قد یا اللہ رقبتی جمی الاولیا میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے یا ایک اور بزرگ نے فرمایا اثرجت والجنت الجنت في اقطار فی اختار العرد وقل تہ حل من مبارس فلم يخرج الى میں نے زمین کسی اور لگا میں نے زمین کسی اور لگام کو کھینچا اور تمام روئے زمین کا چکر لگایا اور مد مقابل طلب کیا مگر میرے مقابلے کے لیے کوئی نہیں آیا صورت حال کا حل اگر کسی شخص یعنی سال کے طریقت کو ایسی مشکل پیش آ جائے اور اسے یہ علم نہ ہو کہ اس کے نفس نے چوری سے کچھ سنا ہے اور وہ کوئی ایسی بات کہنا چاہتا ہو جس کو تکبر اور خود پسندی پر محمول کیا جا سکتا ہو تو لازم ہے کہ اس قسم کے اقوال کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ردوان اللہ علیہم کے عمل کی ترازو میں تولے اس وقت ان حضرت کی توازوں کو پیش نظر رکھے کہ وہ اس قسم کے اقوال زبان سے نکالنا پسند نہیں کرتے تھے اور سے پرہیز کرتے تھے اور نہ کسی بندہ حق کے لیے مناسب سمجھتے تھے کہ وہ ایسے اقوال کو ادا کرے بہرحال ایسے مخلص حضرات کو ایسے کلام کی تعویل کا ایک پہلو یہ ہے یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا یہ کلام یا ان کے یہ اقوال مستی کی حالت میں ان سے ادا ہوئے ہیں اور ایسے متوالوں اور مستوں کا کام کلام برداشتی کیا جاتا ہے کہ وہ اس قسم شتیات ہوتا ہے مشائخ نے ایسے اقوال کا صدور انتہائی توازو سکھا کر روک دیا ہوشمند مشایخ جانتے ہیں کہ نفوس انسانی میں یہ پوشیدہ بیماری موجود ہے اس لیے وہ توازوں کی تشریح میں اس قدر بڑھ گئے کہ اس کو ذلت کی حد تک پہنچا دیا تاکہ نفس ایسی چوری نہ کر سکے اور سالک ان شدیات سے محفوظ رہے تاکہ اس کے ذریعے وہ مریدوں کے نفوس کی سرکشی و علاج کر سکیں اور پھر رفتہ رفتہ ان کو توازوں کی حد اعتدال پر پہنچا دیں لیکن اس طرح کہ وہ اپنے اصلی درجے سے ذرا کم درجے پر رہیں کہ جب نفسی سرکشی سے جب نفس سرکشی سے محفوظ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بغیر کسی کمی و بیشی کے اپنے اصل مقام پر برقرار رہتا ہے یعنی افراد و تفرید کی طرف مائل نہیں ہوتا لیکن نفس انسانی چونکہ آتش سے متاثر ہوا ہے اور وہ ایک ٹھیکرے کی طرح سلسال یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنا ہے اس لیے اس کی سرشت میں سرکشی جبلی اور فطری ہے جوہرے الوی ہے اس لیے نفس بھی سربلندی کی طرف ہمہ وقت مائل رہتا ہے لہذا مشائق کرام نے توازو ہی کے ذریعے اس کا علاج مناسب سمجھا اور اس کو اس کے اصل مقام سے بہت ہی کم درجے پر گرا دیا تاکہ غرور و تکبر اس پر متاثر نہ ہو سکے اور اس کے نفس میں راستہ نہ پا سکے قبر کی حقیقت قبر انسانی اس خیال اور گمان کو کہتے ہیں کہ وہ دوسروں سے بہت بڑا ہے اور اس کے اظہار کو تکبر کہتے ہیں قبر کہ ایک صفت ہے جو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی اور میں موجود نہیں ہے اگر مخلوقات میں سے کوئی اس صفت سے متصف ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے قبر انسان میں حقیقتا غرور و خود پسندی سے پیدا ہوتا ہے اور خود پسندی محاسن سے عدم و ف کا دوسرا نام ہے اس قسم کی جہالت خلاف انسانیت ہے یعنی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان محاسن کو پہچانے اور خود پسندی کا دعویٰ نہ کرے یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متکبرین کو ناپسند فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا يحب المتکبرین اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ایک اور مقام پر فرمایا الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے ایک حدیث قدسی میں آیا ہے اذری فمن نازعنی واحدًا منها منهما قسمتھا حدیث قدسی کبریائی میری چادر ہے اور عظمت و بزرگی میرا لباس پس جس نے ان دونوں میں سے کسی کو لینے کی خواہش کی میں اس کو پاش, پاش کر دوں گا ایک دوسری روایت میں اس حدیث قدسی کے آخری الفاظ یوں آئے ہیں قدم نار نہ جہنم میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا انسان کی حقیقت اور اس کی سرکشی اللہ تعالی نے انسان کی سرکشی کا رد اس طرح فرمایا ہے اور اس کی حقیقت بھی اس پر واضح کر دی ہے ارشاد ہوتا ہے ولا تمشی فِي مَرْحًا اِنَّكَ لَن تخرق اردی مرہن تخر ولن تب لغل یعنی زمین پر اکڑ کر اتراتے ہوئے مت چلو کیونکہ نہ تم اس طرح چل کر زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ پہاڑوں کی طرح بلند ہو سکو گے انسان ذرا اپنی تخلیق پر غور کرے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے اس صورت میں غرور و تکبر کیا اس کو شایان ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلی انسان ولق نافق۔ انسان ذرا غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے محض کچھلنے والے پانی یعنی مادہ حیات سے اللہ تعالی کا یہ قول کس قدر بلیغ ہے قطل السان اکفرا من عئی شعی ان خل کہ خل کہ قدرا قرآن پارہ نمبر تیس سورہ ابس غارت ہو یہ انسان وہ کس قدر نہ شکر گزار ہے خدا نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا جانتے ہو اسے محض ایک نطفے سے پیدا کیا ہے اس کے بعد اس کا اندازہ لگایا ایک بزرگ شخص نے ایک متقبر سے کہا تمہاری پیدائش نطفہ ناپاک سے ہوئی ہے اور تمہارا انجام ایک گندی لاش ہے اور تم ان دونوں کے ماں بین کے بین بین پیٹ کی گندگی اٹھائے پھرتے ہو تقریبا اسی مفہوم کو ایک شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے قیفہ یزہو من رجیعہ عبد الدہری صحیعہ دہیا اس نجاست پر گھمنڈ اندھیر ہے گندگی کا جبکہ تو ایک ڈھیر ہے بہرحال جب توازو قلب سے نکل جائے اس کی جگہ غرور و تکبر لے لیں تو پھر اعضا بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور یہ مسلم ہے کہ جو ظرف میں ہوتا ہے وہی اس سے, اس سے ٹپکتا ہے جب توازن کی صفت دل سے رخصت ہو جائے اس کے بجائے کبر اور غرور جگہ لے لیں تو پھر اس کا اثر گردن میں کجی پیدا کرتا ہے اور کبھی رخساروں پر ظاہر ہوتا ہے اور انسان کا منہ بگڑ جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ولادک تم لوگوں سے اپنا منہ نہ بگاڑو اور کبھی اس کا اثر سروں پر پہنچتا ہے ارشاد خدا مندی ہے لم وی تہم یسون مستقبر پارا نمبر اٹھائیس سر منافق پھر انہوں نے اپنے سروں کو پھیرا اور تم نے دیکھا کہ وہ غرور اور تکبر سے مو موڑتے ہیں پس غرور اعضا اور جوارے پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس اس کی اس سے اس اثر سے بہت سی قسمیں پیدا ہو جاتی ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ کسیف ہیں جیسے شیخی گھمنڈ اور عزت و خودداری وغیرہ خود نگہداری یعنی نازش اور خودداری صورت کے لحاظ سے کبر و غرور سے مشابہ ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان میں فرق ہے جس طرح کبھی کبھار ذلت توازو کے ساتھ مشابہ ہو جاتی ہے حالانکہ توازو ایک پسندیدہ فعل ہے اور ذلت ایک عمر ناپسندیدہ اسی طرح کبر و غرور تو مضموم ہے لیکن عزت اور خود نگہداری ایک اچھی صفت ہے جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ولعزت ولی رس عزت صرف اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے اس سے ثابت ہوا کہ عزت کبر و غرور سے بالکل ایک الگ چیز ہے اس لیے کسی مومن کے لیے یہ شایان نہیں کہ وہ خود کو ذلیل سمجھے یعنی اپنے نفس کو ذلیل کرے عزت کیا ہے اور کبر کیا ہے عزت کی تعریف یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے اور حقیقت نفس کو پہچان کر اس کا اکرام اس طرح کرے کہ اس کو دنیاوی اغراض و مفاد کے حصول کے لیے خوار نہ بنائے اور کبر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے ناواقف ہو اور اس کو اس کی منزلت سے بالا تر سمجھے کسی شخص نے حسن رحمۃ اللہ علیہ سے کہا آپ کا نفس کس قدر عظیم ہے آپ نے جواب دیا میں عظیم نہیں ہوں لیکن عظیم ضرور ہوں یعنی صاحب عزت چونکہ عزت مضمون نہیں ہے لیکن کبر میں اس میں مشاقلت پائی جاتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تستق بیرون بغیر الحق زمین پر تم بغیر حق کے یعنی ناحق حق تکبر کرتے ہو اس میں یہ امر پوشیدہ ہے کہ عزت حق کے ساتھ ہے اور اگر نہ حق ہو تو وہ تکبر ہے بس جو شخص ذلت کی طرف انحراف کیے بغیر توازوں کے حدود پر قائم رہتا ہے گویا وہ عزت کے راستے پر ہے جو آتش کبر کی پشت پر بنائی گئی ہے یعنی سراح کی غلط روی کبر کے راستے پر ڈال دیتی ہے بس اس راستے پر علماء راسقین مقربین بارگاہ اہدیت ابدال اور صدقین ہی ثابت قدم رہ سکتے ہیں بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ جس نے تکبر کیا اس نے اپنے نفس کی پستی کا ثبوت دیا اور جس نے توازو کو اختیار کیا اس نے کرم طبی کو اختیار کیا حضرت ابو داود ترمدی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ توازو کے دو رخ ہیں ایک یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عوامر و نواہی میں توازو کرے کیونکہ نفس راحت طلب واقع ہوا ہے اس لیے وہ اس کے حکم سے غفلت برتتا اور پہلو تہی کرتا ہے اور شہوت کے سبب سے جو اس میں ودیت کی گئی ہے اس کی نہیں میں خواہش کرنا ہے اس چیز کی خواہش کرنا ہے جسے منع کیا گیا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے نفس کو عظمتی ال کے لیے پست کر دے پس اگر اس کا نفس کسی ایسی چیز کی خواہش کرے جو اس نے اللہ کے لیے چھوڑ دی ہے تو وہ اپنے نفس کو اس خواہش سے روک دے حاصل یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی خواہشات کو مشیت الہی کے تابع کر دے یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بندہ توازو کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے دل میں نور مشاہدہ کی تابانی نہ ہو جب نور مشاہدہ کی تابانی ہوتی ہے تو اس سے نفس میں گداس پیدا ہوتا ہے اس گداس سے کبر و عجب کی صفائی ہو جاتی ہے یعنی کبر و عجب اس گداس کے باعث نفس سے نکل جاتا ہے اس وقت اس میں لینت اور نرمی پیدا ہوتی ہے لینت اور نرمی پیدا ہوتی ہے اور خلق, اور خلق کا اور حق کا, کا, کا مطی بن جاتا ہے اس لیے اس کے آثار وجود اس گداس کے باعث بالکل مٹ جاتے ہیں اور اس میں جو اتحاب اور شولہ افغنی تھی وقت پر ختم ہو جاتی ہے اور غبار یعنی انانیت فرو ہو جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توازوں سے حصہ وافر ملا تھا ہمارے نبی علیہ صلاح وسلام کو توازو سے سب سے زیادہ حصہ ملا تھا آپ اس کو مقامات قرب میں بھی استعمال فرماتے تھے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے اس طویل حدیث سے ثابت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں انہا فرماتی ہیں کہ ایک شب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے قریب نہیں پایا تو مجھے نسوانی جذبے کے تحت خیال گزرا کہ آپ اپنی کسی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں چنانچہ میں اٹھی اور میں نے تمام ازواج متحرات کے کمروں میں آپ کو تلاش کیا لیکن کسی حجرے میں آپ کو موجود نہیں پایا اس کے بعد میں آپ کی تلاش میں مسجد میں گئی تو میں نے آپ کو مسل بوسیدہ کپڑے کے جو بچھ جاتا ہے سر بسجود پایا اور سجدے کی حالت میں آپ زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے الہ العالمین میرا دل اور میرا خیال بھی تیرے حضور میں سر بسجود ہے میرا دل تجھ پر ایمان لایا ہے اور میری زبان اس کا اقرار کر رہی ہے اور اب میں تیرے حضور میں حاضر ہوں اے عظمت والے اور اے بڑے بڑے گناہوں کو بخشنے والے خدا میں تیرے سامنے موجود ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا میرا دل اور میرا خیال تیرے حضور میں سر بسجود ہے تو یہ قول توازو کی انتہا, انتہا ہے آپ نے ارشاد فرما کر وجود سے آثار کو اس طرح مٹا دیا کہ ظاہر و باتن میں ایک آن بھی سجدے سے الگ نہیں ہے تواز ایک سعادت ہے جب صوفی بسات قرب میں پہنچ کر بھی توازو خاص سے بحریاب نہیں ہوا تو پھر وہ توازو خلق سے بھی بحرہ نہیں ہوگا حقیقت میں یہ ایک سعادت ہے جب یہ کسی کو نصیب ہوتی ہے تو کامل نصیب ہوتی ہے مختصر یہ کہ توازن صوفیہ کے فضائل اخلاق میں ایک شریف خلق ہے اور ان کے اخلاق کا ایک اہم حصہ ہے صوفیہ کا دوسرا اہم اخلاقی فیل مدارات اور تحمل ہے جس کی بدولت وہ مخلوق کی عذیت کو برداشت کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل کی ایک مثال یہ واقعہ ہے کہ یہودیوں کے درمیان آپ نے ایک صحابی رحمتہ اللہ رضی اللہ عنہ کو مقتول پایا بائیں ہما آپ نے ان پر نہ تاوان ڈالا اور حکم الہی سے قدم آگے نہیں بڑھایا اس قتل کی دیت یعنی سو اونٹ بھی اپنے پاس سے ادا کی حالانکہ آپ کو اور آپ کے اصحاب کے لیے اس وقت ایک اونٹ بھی بہت اہم تھا تاکہ ان کی بے سر و سامانی کچھ کم ہو سکے آپ کے حسن مدارہ کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی کھانے کو برا نہیں کہا اور نہ کبھی کسی خادم کو جھڑکا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس برس تک خدمت کی اس طویل عرصے میں آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا اور اگر آپ کی اجازت کے بغیر میں نے کوئی کام کر لیا تو آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے زیادہ بلند تھے آپ کی پاک کف دس سے زیادہ نرم خض یعنی ریشم و حریر کو نہیں پایا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ پسینے سے زیادہ معطر میں نے مشک یا کسی اور خوشبو کو نہیں پایا بس ہر ایک کے ساتھ خواہ وہ ہمسایا ہو یا دوست یا اپنے اہل و ایال ہوں یا عام مخلوق توازوں سے پیش آنا صوفیہ کی اخلاقی خصوصیت ہے اسی طرح تحمل اور دوسروں کی اذیت برداشت کرنے سے نفس کا جوہر کھلتا ہے کہتے ہیں کہ ہر شے کا ایک جوہر ہے اور انسان کا جوہر عقل ہے اور عقل کا جوہر صبر و تحمل ہے تحمل اور دوسروں کی اذیت برداشت کرنے کے سلسلے میں احادیث حضرت بن عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ رہن سہن رکھتا ہو ان کی اذیت پر صبر کرتا ہو ایسا شخص اس سے کہیں بہتر ہے جو لوگوں کے ربط ضبط نہ رکھتا ہو کہ اول ذکر کو لوگوں کی اذیت پر صبر کرنا ہوتا ہے جب کہ دوسرے کو اس سے واسطہ ہی نہیں پڑتا ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ابو دمدم کی طرح نہیں ہو سکتا لوگوں نے کیا کہ حضور ابو دمدم کا کیا عمل تھا آپ نے فرمایا وہ روزانہ صبح کے وقت یہ کہتا تھا کہ اے الہ العالمین میں نے اپنی آبرو آج اس شخص پر قربان کر دی جو مجھ پر ظلم کرے بس جو کوئی مجھے مارے گا میں اسے نہیں ماروں گا اور جو مجھے گالیاں دے گا میں اسے گالیاں نہیں دوں گا اور جو مجھ پر ظلم کرے گا میں اس پر ظلم نہیں کروں گا حضرت عائشہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاشان نبوت میں اندر آنے کی اجازت طلب کی اس وقت میں گھر میں موجود تھی یعنی آپ کے ساتھ تھی اس وقت آپ نے فرمایا ابن العشیرہ یہ یہ الفاظ فرمائے اخواء العشیرہ یعنی کنبا بھائی یا بیٹا بھی کیا برا ہوتا ہے یہ فرما کر آپ نے اس کو اندر آنے کی اجازت مرمت فرما دی اور سے بات چیت فرمائی جب وہ شخص چلا گیا تو میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ پہ آپ نے تو پہلے اس کے بارے میں فرمایا جو فرمایا لیکن پھر اس کے ساتھ لطف و مدارا سے گفتگو فرمائی اس کا کیا سبب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ بدترین شخص وہ ہے جس کو لوگ اس کی سخت کلامی کے باعث چھوڑ دیں حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو اور برائی کا بدلہ نیکی سے دو وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ حسن احسان سے پیش آو حسن اخلاق سے پیش آؤ اس لیے کہ حسن مدارہ کے سوا اور کوئی چیز نہیں جس سے انسان کے وفور علم اور قوت دانش کا پتہ چلتا ہے نفس کا یہ خاص ہے کہ وہ اس کو ناپسند کرتا ہے جس کے خلاف عمل کرتا ہے اور اس وقت نفس میں غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے بس حسن مدارہ سے نفس کی حدت اس کی نفرت اور اس کی اس کے تیش کا تدارک ہو جاتا ہے حضرت جابر عدلان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دوزخ کی آگ کس پر حرام ہے سنو ہر ایک نرم خو یعنی سهل اور قریب پر یہ آگ حرام ہے الا کُلّی حَینٍ لَینٍ سَهْلٍ قَرِيب ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا حضور نے اسے گفتگو فرمائی تو رعب نبوت سے وہ شخص کانپنے لگا یہ دیکھ کر حضور علیہ تہیط و ثناء نے شخص سے فرمایا ڈرتے کیوں ہو میں بادشاہ نہیں ہوں میں تو قریش کی ایک ایسی خاتون کا فرزند ہوں جو بوجائے غربت قدید یعنی سکھایا ہوا گوشت کھاتی تھی بعض صوفیہ کرام نے صوفیوں کی نرم روی اللینت کے بارے میں ارشاد کہے ہیں هَيْلُونَ اي نو ينون يسار بنو يسير سفاس مكرمه ابناء اليسار لا ينتقون ان الفحشاء ان تدقوا ولا يمارون ان ماروا باكنار من كل منهم تفلي لا قيط سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الشاري ہیں مالا مال سہل و سبکی اور نرمی سے یہ بندے یہی بندے خزانے ہیں حقیقت میں کرامت کے کلام فحش و سب و شتم کب ان کو گوارا ہے روش پر اپنی قائم ہے کوئی جھگڑے لڑے الجھے روش ہے ہر ایک کی یہ قائدانہ گر ملے کوئی ستاروں کی طرح ہیں رہنما کوئی اگر بھٹکے یہ مترجم شمس بریلوی کا منظوم ترجمہ ہے حضرت ابو دردار دیلان سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جس کو رفیق و نرمی رفق و نرمی سے بحری فرمایا ہے گویا اس کو خیر سے بحرمند فرمایا ہے اور جسے نرم مزاجی سے کوئی حصہ نہیں ملا سمجھ لو کہ اس کو خیر سے کوئی حصہ نہیں ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ ایک عربی نژاد شخص نے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ غزوہ ہنین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے تکلیف پہنچی وہ اس طرح کہ میری بھاری جوتیوں سے آپ کا پائے مقدس دب گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دس سے قدس میں ایک کوڑا تھا آپ نے ایک کوڑا مجھے رسید کیا اور فرمایا تم نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی آپ کے سرشاد کا یہ نتیجہ ہوا کہ میں رات بھر اپنے نفس کو اس پر ملامت کرتا رہا کہ میری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی میں نے بڑی بے چینی سے رات گزاری صبح دم ایک آدمی مجھ سے پوچھنے لگا کہ فلاں شخص کہاں ہے میں نے کہا کہ وہ میں ہوں مجھ سے یہ کل مجھ سے کل یہ خطا سرزد ہوئی تھی اس نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور میں لرزاں اور ترساں آپ کی خدمت میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی وہ شخص ہو جس نے جوتے سے میرا پاؤں دبا کر مجھے عیزہ پہنچائی تھی اور میں نے تمہارے ایک کوڑا مارا تھا میں نے اس کے بدلے میں یہ اسی بھیڑے ہیں انہیں لے جاؤ یہ تمہاری ہیں تو اس کے بدلے میں یہ اسی بھیڑے ہیں انہیں لے جاؤ یہ تمہاری ہیں کرام کا خلق ایثار و مواسات بھی ہے اس جذبے پر ان کی قوت ایمانی رحمت اور شفقت آمادہ کرتی ہے وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس کو قربان کر دیتے ہیں اور جو چیز نہیں ہوتی اس پر صبر کرتے ہیں شیخ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلخ کے ایک نوجوان نے مجھے لاجواب کر دیا ہوا یوں کہ وہ نوجوان حج کے سفر میں ہمارے پاس آیا تھا اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ زہد کسے کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ ہمیں جو کچھ مل جاتا ہے وہ کھا لیتے ہیں اور اگر نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں اس نوجوان نے کہا کہ ہمارے بلخ کے کتے بھی یہی کرتے ہیں یہ سن کر میں نے پوچھا تمہارے نزدیک زہد کیا ہے اس نے کہا جب ہمیں کچھ نہیں ملتا تو ہم شکر کرتے ہیں اور, اور اگر کچھ مل جاتا ہے تو اس کو اثار کر دیتے ہیں یعنی دوسروں پر صرف کر دیتے ہیں اس کی یہ بات سن کر میں شکست خوردہ ہو گیا شیخ ونون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فراخ دل زاہد میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں اس کی تین نشانیاں ہیں پہلا جمع کردہ چیز کو خرچ کرتا ہے دوسرا گمشدہ چیز کو تلاش نہیں کرتا اور تیسرا اپنی غذا اور خوراک دوسروں کو کھلا دیتا ہے کی چند مثالیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزیر کے دن یعنی بنو نزیر کی جنگ سے مراد ہے انصار سے فرمایا کہ اگر چاہو تم مہاجرین کو اپنے مالوں اور گھروں میں شریک کر لو پھر تم ان کے اس مال غنیمت میں بھی ان کے شریک ہو جاؤ گے اور اگر تم چاہو تو تمہارے اموال اور گھر بار تمہارے پاس رہیں یعنی مہاجرین ان میں شریک نہیں ہوں گے لیکن اس صورت میں مال غنیمت سے تم کو کوئی حصہ نہیں ملے گا یعنی کہ اس وقت مہاجرین بالکل بے سہارے اور بے سکت ہیں اس کے جواب میں انصار نے کہا کہ ہم اپنے مہاجرین بھائیوں کو اپنے اموال اور گھروں کا برابر کا حصہ دیں گے اور اس کے علاوہ مال غنیمت صرف ان کا حق ہے ہم اپنا حق ان کے حق پر ایثار کرتے ہیں ہم اس میں حق نہیں لیں گے ان کے اسی پر یہ آیت نازل ہوئی ہوئیم خاصا پارا نمبر اٹھائیس سورہ حشر اور ایسار کرتے ہیں اپنے نفسوں پر خواہ وہ خود حاجت مند ہوں کمال ایسار کی ایک مثال حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تباہ شخص حاضر ہوا اور بحالت مجبوری اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں سخت بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دیجئے آپ نے امہات المومنین ردوان اللہ تعالیٰ علیہ سے دریافت کرایا کہ کسی کے پاس کچھ کھانے کو ہے ان سب نے کہلا بھیجا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے ہمارے ہاں پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے یہ سن کر آپ نے اس شخص سے کہا کہ افسوس آج ہمارے پاس تو کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے جو رات کو تمہیں کھلا سکیں پھر آپ نے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے فرمایا کہ آج اس شخص کو کون اپنا مہمان بناتا ہے اللہ تعالی اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے ایک انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کو میں اپنا مہمان بناؤں گا یہ کہہ کر وہ شخص وہ شخص کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے اس کی خوب خاطر توازو کرو اور اس سے کسی چیز میں دریغ نہ رکھنا بیوی نے کہا ہمارے پاس تو بچوں کی خوراک کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے یعنی بس اتنا کھانا ہے جو بچوں کو کافی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ بچوں کو کھانے سے ٹال دو اور انہیں سلا دو پر چراغ جلا دینا جب مہمان کھانا شروع کرے تو بتی بڑھانے کے ہیلے سے اٹھنا اور چراغ بجھا دینا پھر آ کر بیٹھ جانا ہم لوگ اپنا منہ اس طرح چلائیں گے کہ گویا ہم بھی کھا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کے مہمان کا اس طرح پیٹ بھر جائے چنانچہ وہ بی بی اٹھیں اور انہوں نے بچوں کو بہلا پھسلا کر یوں ہی بھوکا سلا دیا یعنی انہیں کچھ بھی نہیں کھلایا پھر وہ اٹھیں اور انہوں نے سری تیار کیا اس کے بعد چراغ روشن کیا جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھا تو بی بی نے بہانے سے چراغ کو بجھا دیا اور دونوں مہمان کے پاس بیٹھ کر اس طرح منہ چلانے لگے کہ جیسے وہ بھی کھا رہے ہیں مہمان بھی سمجھا کہ وہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں اور خوب شکم سیر ہو گیا اور یہ دونوں بھوکے سو رہے جب صبح ہوئی تو یہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو تبسم فرمایا اور ارشاد کیا کہ رات فلاں اور فلاں کے بیوی کے طرز عمل کو اللہ تعالی نے بہت پسند فرمایا اور یہ آیت ان کی تعریف میں نازل فرمائی ہے وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَا أُكَانَ بِهِمْ خَصَاصًا پارہ نمبر اٹھائے سورہ حشر اور وہ اپنے نفسوں پر ایثار کرتے ہیں درہا درحال یہ کہ وہ خود احتیاج یعنی ضرورت رکھتے ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عن سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو بکری کی بھنی ہوئی سری کسی نے بھیجی وہ اس دن بہت ہی تنگ حال تھے لیکن اس پر بھی انہوں نے یہ تحفہ اپنے پڑوسی کو بھیج دیا اور انہوں نے اپنے پڑوسی کو اس طرح یہ ہدیہ دست بدست سات افراد تک پہنچا اور آخر میں پہلے صحابی کے پاس آ گیا اس ایسار پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی صحابۂ کرام اور صلف کا عیسار. روایت ہے کہ بزرگانسن کے پاس شہرے کے قریب ایک گاؤں میں تیس سے زیادہ آدمی جمع ہو گئے لیکن اس وقت ان کے پاس صرف چند روٹیاں تھیں ان روٹیوں سے چار پانچ آدمیوں کا بھی پیٹ نہیں بھر سکتا تھا لہٰذا انہوں نے سب روٹیوں کے ٹکڑے کیے اور جب کھانے کے لیے بیٹھے تو چراغ گل کر دیا جب سب کھانا ختم کر چکے تو معلوم ہوا کہ تمام کھانا جوں کا توں رکھا ہے یعنی اثار کے باعث اس جماعت میں سے کسی نے بھی نہیں کھایا ہر ایک نے دوسرے کو کھانے کا موقع دیا اور اس طرح کسی نے بھی نہیں کھایا حضرت حضیفہ صدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ یرموک میں اپنے برادر ذات کی تلاش میں میدان جنگ میں پھر رہا تھا یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کے اہد سعید میں رومیوں سے مجاہدین اسلام کی یہ زبردست جنگ ہوئی تھی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس وقت میری چھاگل میں تھوڑا سا پانی تھا میں نے یہ سوچا کہ شاید اس میں زندگی کی کچھ رمک ہوگی تو میں اس کو یہ پانی پلا دوں گا اس کے منہ کو بھی خون سے صاف کر دوں گا آخر کار میں اس کے پاس پہنچ گیا تو میں نے اسے کہا کہ تمہیں پانی پلاؤں تو اس نے اشارے سے کہا ہاں مجھے پانی پلا دو اتنے میں اس کے برابر جو شخص مجروح پڑا تھا اس کے منہ سے آہ نکلی تو میرے بھائی نے کہا کہ تم میرے بجائے زخمی کو پلا دو یہ زخمیشام بن اللہ ردی اللہ تعالیٰ تھے جب میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے پانی پلانا چاہا اور برابر کے ایک اور زخمی نامی نے پانی دیکھ کر آہ بھری تو حشام بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے بجائے زخمی کو پلا دو جب میں پانی لے کر ہیشام ثانی کے پاس پہنچا تو وہ دم توڑ چکا تھا جب میں پلٹ کر ہیشام بن الآس کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اس کے بعد میں اپنے ام ذات کے پاس واپس ہوا تو وہ بھی فوت ہو چکا تھا اس طرح ہر ایک نے اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دی اور کوئی بھی پانی نہ پی سکا شیخ ابو الحسن بو شیخی رحمۃ اللہ علیہ سے جوامردی کے معنی دریافت کیے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک جوامردی وہ ہے جس کی تعریف اللہ تعالی نے انصار کے سلسلے میں کی ہے ولدین تبو نمبر اٹھائی سورہ حشر یہ وہ لوگ ہیں جو گھروں کو اور ایمان کو مضبوطی سے پکڑے ہوتے ہیں شیخ بن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی سخاوت اور کرم کی وجہ سے ایثار کرتے ہیں وہ خود کتنے ہی فقر و فاقہ میں مبتلث ہوں شیخ ابو حفظ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے ایثار یہ ہے کہ اپنے روحانی بھائیوں کے حصے کو دنیا اور آخرت کے کاموں میں اپنے حصوں پر مقدم رکھو ایک دوسرے بزرگ کا ارشاد ہے ایسا آر میں کسی کو ترجیح نہیں ہے بلکہ اس میں تمام مخلوق کے حقوق ذاتی حقوق پر مقدم ہوتے ہیں یعنی اس سلسلے میں بھائی دوست اور شناسا کا فرق ملحوظ نہیں رکھا جاتا شیخ یوسف بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خود کو کسی چیز کا مالک سمجھے وہ صحیح طور پر ایثار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنی ملکیت کا خیال کر کے اس چیز کا مقدار اور اپنے آپ اس چیز کا حقدار اور اپنے آپ کو زیادہ سمجھے گا وہی شخص کر سکتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ تمام چیزیں اللہ تعالی کی ملکیت ہیں جس کے پاس جو کچھ ہے بس اتنے ہی کا وہ حقدار ہے بس اگر کسی کو کوئی چیز مل جائے تو وہ اس کے پاس امانت ہے چاہیے کہ وہ اس امانت کو اس کے ضرورت مند کے پاس پہنچا دے حقیقی ایثار ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اپنے آخرت کے حصے کو اپنے بھائیوں پر قربان کر دو تو وہ حقیقی اثار ہوگا کیونکہ دنیا تو ایک بہت ہی معمولی سی چیز ہے وہ اس قب ہے کہ وہ ایثار کے شایان نشان بن سکے بلکہ اس کے ساتھ تو ایثار کا لفظ استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ گزرا ہے ایک بزرگ نے اپنے روحانی بھائی سے جب ملاقات کی تو اسی خیال کے تحت ان کے ساتھ زیادہ شگفتہ روی کا اظہار نہیں کیا ملاقاتی بھائی کو ان کا یہ طرز عمل شاخ گزرا تو انہوں نے کہا کہ برا نہ مانو اے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں تو ان پر رحمت نازل ہوتی ہے اس رحمت کے سو حصوں میں سے نبے حصے اس کو ملتے ہیں جو زیادہ شگفتہ روح ہوتا ہے اور دس اس کے حصے میں آتے ہیں جو کم شگفتہ روی رکھتا ہے لہذا میں نے کم شگستگی کا اظہار کر کے یہ چاہا ہے کہ اس نیکی کے نوے حصے تم کو مل جائیں یعنی تم زیادہ ثواب حاصل کرو شیخ ابو بکر بن ساداں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صوفیہ کرام کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بے نفس بے دل اور بے ملک بن کر اس کے ساتھ رہے کیونکہ اگر وہ ان کی صحبت میں رہے گا اور بنیادی اسباب پر نظر رکھے گا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا یعنی صحبت سے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا شیخ المشائخ سہل بن عبداللہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے صوفی وہ شخص ہے جو اپنے خون کو حلال اور اپنی ملکیت کو دوسروں کے لیے مباح تصور کرے شیخ رویم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصور کی بنیاد تین خصلتوں پر ہے ایک فقر اختیار کرنا دوسرے ایسار و سخاوت کرنا تیسرے اپنی پسند اور اپنے کوشش اپنی کوشش کو ترک کرنا جب کرام کے سلسلے میں حکومت عباسیہ کے پاس شکایت گئی اور ان پر اتہامات لگائے گئے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی فقہ دانی کے باعث اطاب سلطانی سے بچ گئے لیکن دوسرے مشاہیر مشایخ جیسے شیخ تمام وقام رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا ان گرفتار شدگان کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا اور چمڑا بچھا دیا گیا تو سب سے پہلے شیخ الحسن نوری آگے بڑھے جب ان سے سبقت کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا میں اپنے بھائیوں کے لیے اپنی ایک گھڑی کی زندگی کا ایثار کر رہا ہوں کہ یہ ایک گھڑی اور زندہ رہ لیں دنیاوی ساز و سامان شیخ باری کو پسند نہ آیا خرود باری رحمتہ اللہ علیہ ایک دن اپنے کسی دوست کے گھر پر گئے انہوں نے اس کو موجود نہیں پایا گھر کا دروازہ بند تھا آپ نے فرمایا صوفی ہے اور اس کا دروازہ بند ہے اس کا دروازہ توڑ دو چنانچہ لوگوں نے دروازہ توڑ دیا اس کے بعد شیخ باری رحمتہ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ گھر کا تمام اثاثہ فروخت کر دیا جائے چنانچہ اس حکم کی تعمیل کی گئی اور تمام چیزوں کو بازار لے جا کر معمولی سی قیمت پر فروخت کر دیا اور سب لوگ گھر میں آ کر بیٹھ گئے جب صاحب خانہ آیا تو اس نے یہ حال دیکھا مگر کوئی بات نہیں کی پھر صاحب خانہ کی بیوی آئی جو چادر اوڑھے ہوئے تھی اور اس نے اپنی چادر اتار کر پھینک دی اور کہنے لگی کہ اساثت البیت سے یہ باقی رہ گئی ہے اسے بھی فروخت کر دو اس کے شوہر نے کہا تم خاطر اس کے لیے کیوں تیار ہو. اس نے جواب دیا خاموش رہو شیخ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ کا حکم ہے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز باقی رہے کہ ہم اس کو بچا کر رکھ لیں یہ مناسب نہیں ہے اخوت کی ایک مثال ایک دفعہ جناب قیس بن سعد بیمار ہوئے تو ان کے بھائی ایادت کو نہیں آئے یعنی عیادت کرنے میں دیر کی شیخ نے ان کے نہ آنے کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ ان کے ذمے آپ کا قرض ہے اسی لیے عیادت کے لیے آنے دو آنے میں وہ جھجھک رہے ہیں یہ سن کر قیس بن سعد نے فرمایا کہ ایسے مال کا ناس جائے جس نے بھائیوں کو بھائی کی ملاقات سے روک رکھا ہے اس کے بعد انہوں نے اعلان دیا کہ جس شخص پر بھی قیس کا قرضہ ہے وہ معاف کیا جاتا ہے یہ اعلان سن کر اس کثرت سے لوگ شام کے وقت ان کی عیادت کو آئے کہ ان کی گھر کی چوکھٹ ٹوٹ گئی منقول ہے کہ ایک شخص نے اپنے دوست کا دروازہ کھٹکھٹایا جب صاحب خانہ باہر نکلا اور اس نے پوچھا کہ کس طرح آنا ہوا یعنی کس گھر سے آئے ہو تو اس شخص نے کہا کہ میں چار سو درہم کا مقروض ہوں یہ صاحب خانہ گھر کے اندر گئے اور چار سو درہم وزن کر کے اس شخص کو دے دیے جب وہ شخص لے کر چلا گیا تو وہ شخص یعنی صاحب خانہ گھر میں روتا ہوا داخل ہوا اس کی بیوی نے پوچھا کہ اگر رقم کا دینا اتنا ہی ناگوار تھا تو اسے منع کر دیتے اب رونے سے کیا حاصل اس نے کہا کہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اس کی حالت کی خبر نہیں ہوئی اور اس بیچارے کو اپنا حال خود مجھ سے بیان کرنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ اشر کی تعریف فرمائی حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب جنگ میں قبیلہ اشعر کے لوگ بہت تنگ دست ہو جاتے اور ان کے اہل ویال کے لیے کھانے پینے کی تنگی ہو جاتی تو پھر وہ لوگ اپنے کھانے پینے کا تمام سامان جو کچھ بھی موجود ہوتا ایک چادر میں جمع کر لیتے اس کے بعد وہ ایک ناپ سے اسے ایک ناپ سے اس آزوکا کو مساوی طور پر سب میں تقسیم کر دیتے تھے وہ لوگ مجھ, میں سے ہیں, مجھ, مجھ, مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں یعنی وہ لوگ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جب جہاد پر تشریف لے جانے کا قصد فرماتے تو ارشاد فرماتے اے مہاجرین و انصار تمہارے کچھ ایسے بھائی ہیں جن کے پاس نہ مال ہے نہ کچھ ساز و سامان لہذا تم, تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھ ہر میں لہٰذا تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھ دو یا تین افراد کو شامل کرے تاکہ تم کو بھی اونٹ کی سواری اس طرح باری سے ملے جس طرح ان کو باری باری سواری ملتی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حکم کے مطابق اپنے ساتھ دو یا تین افراد کو سواری میں شریک کر لیا تھا اور پھر ہم مساویانہ طریقے پر باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے انصار کا ایثار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت انصاری کے درمیان بھائی چارہ یعنی اخوت قائم فرما دیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرا نصف تمہارا ہے علاوہ عظیم میری دو بیویاں ہیں میں ان میں سے ایک کو طلاق دیے دیتا ہوں کہ جب اس کی عدت گزر جائے تو تم اس کو نکا میں لے لینا امر فن فإذا نقدت حضرت عبدالرحمان ردی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالی آپ کے اصل او مال میں برکت فرمائے یہ تھی سار کی چند مثالیں صوفی وہی بن سکتا ہے جس کی فطرت میں سخاوت داخل ہو صوفی کو اثار پر اس کے نفس کی تہارت اور طبی شرافت ہی آمادہ کرتی ہے اللہ کسی کو صوفی اس وقت بناتا ہے جب کہ اس کی فطرت میں سخاوت کا وصف موجود ہو اور اس کی سرشت میں سخاوت کی استعداد پیدا ہو جائے یعنی جو فطرتاً سخی ہے وہ صوفی بن سکتا ہے اس لیے کہ سخاوت کا وصف ایک فطری وصف ہے اور بخل اس کی متضاد صفت ہے اور یہ بھی ایک نفسانی صفت ہے اور میں نفسانی میں سے ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے و میں یوں کا شہن ہی فعلا جنہوں نے اپنے نفس کو بخل سے محفوظ رکھا وہیں ہیں جو فلا پانے والے ہیں یعنی فلاح کا حکم ان کے لیے ہے جو اللہ تعالی کی میں بزل و انفاق کرتے ہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَمِمَّا و ممما رزقناہم ينفقون اولائک علی ھد م ربہم و اولائک هم المفلحون پارایک سورہ بقرہ ہم نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے ان میں سے یہ اللہ کی میں خرچ کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور یہی فلاح یافتہ ہیں لفظ فلاح دونوں جہان کی سعادت کے لیے ایک جامع لفظ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چیزوں کو ہلاک کرنے والا یعنی مہلک اور تین چیزوں کو نجات بخشنے والا بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محلک چیزوں میں اس بخل کو بھی شامل فرمایا ہے جو عادت بن جائے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسانی نفس کے لوازم میں بخل خود غرضی موجود ہے اس لیے موجود ہے پس آدمی سے اگر بخل و امساک کا صدور کوئی تعجب خیز امر نہیں ہے کہ وہ اس کی جبلت ہے لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ سخاوت اس کی فطرت میں شامل ہو صوفیہ کرام کی فطرت میں دو عنصر موجود ہیں جو اس کو بزل و ایثار کی دعوت دیتا ہے سخاوت اور جوت سے افضل و اعلی ہے اس لیے کہ جود کی حد تفریح بخل ہے اور سخاوت کے مقابلے میں خود مطلبی ہے جود و بخل دونوں ایسے ملکات ہیں جو انسانی افعال کے بار بار صدور سے اس میں راسخ ہو جاتے ہیں اور اس طرح انسان ان کا عادی بن جاتا ہے لیکن سخاوت اور اس کی زد شوح دونوں اقتصابی صفات ہیں اس اعتبار سے ہر سخی جواد ہوگا لیکن ہر جواد سخی نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے حق سبحانہ تعالیٰ کو سخا سے متصف نہیں کیا جا سکتا کہ سخاوت سرشت اور فطرت کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ سرشت اور تینت اور تینت سے پاک اور منزہ ہے رہا جود تو جود میں ریاکاری کا دخل ہے اس کے ذریعے انسان مخلوق سے معاوضہ یا حصول حق کی توقع رکھتا ہے اس کا حصول لوگوں کی سنا وغیرہ کے ذریعے ہو یا اللہ تعالیٰ سے ثواب کا خواستگاری گاری ہو سخہ ریا سے پاک ہے سخا میں ریا کو دخل نہیں ہے اس لیے وہ ایسے نفس سے پیدا ہوتی ہے جو پاک ہیں اور جس کی سرشت میں بلندی ہے ایسے بلند ہمت انسان سخا کے ایوز دنیا اور آخرت کے معاوضے کے خواہاں نہیں ہوتے کیونکہ ایوز تلبی سے بخل کا احساس ہوتا ہے اس لیے کہ بخل کا بنیادی معاوضہ طلب ہی تلبی ہے بس سخا خالص سے محض ہے اور وہ اہل صفحہ کے لیے مخصوص سے اور اہل انوار کے لیے جائز ہے اللہ تعالی کا یہ ارشاد انہی کی طرف سے ہے انما نطعمکم لوجهه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا سورہ دہر پارا نمبر 29 حقیقت میں ہم تمہیں اللہ کے واسطے کھانا کھلاتے ہیں اس لیے ہم تم سے بدلہ اور شکریے کے طلبگار نہیں ہیں اس آیت میں کسی معاوضے کے خیال سے کھانا کھلانے کی تردید کی گئی ہے لہذا جو کام محض خدا کے لیے کیا جاتا ہے اس میں بدلے کی خواہش نہیں ہوتی جیسا کہ بالا آیت میں اللہ کے بعد لا یوریدا کہا گیا ہے اس صورت میں سرشت اپنی پاکی اور تہارت کے باعث مراد حق کی طرف خود بخود کھینچتی ہے اور اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتی یہی مکمل ترین سخا ہے جو پاک فطرت لوگوں کا خاصہ اور شیوا ہے وز اسم اکمل سخا من اتحر غرابن حضرت اسما کی مزید داد و دہش کی خواہش حضرت بنتے بنتے ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس بس وہی ہوتا ہے جو حضرت زبیر مجھے دیتے ہیں اسی میں سے لوگوں کو دیتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم دینا یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنا بند نہ کرو ورنہ جو تمہیں تم کو ملتا ہے وہ بند ہو جائے گا افو و درگزر افو و درگزر بھی صوفیوں کے اخلاق سے ہے یعنی ان کے اخلاق کی نمایاں خصوصیت ہے وہ اس خلق کے باعث برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کا بدلہ بھلائی سے دو اسی کا نام احسان ہے اب بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دینا تو ایک قسم کی تجارت ہے اور بازاری لین دین ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ سے لے لیا جناب حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احسان عام ہونا چاہیے یعنی اس میں تخصیص نہیں ہونی چاہیے جس طرح سورج کی روشنی ہوا اور بارش ہر ایک کے لیے ہے یعنی عام ہے کسی کی تخصیص نہیں ہے حضرت انسر عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جب اونچے اور شاندار محل شب معاج میں دیکھے تو جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں جبرائیل نے کہا کہ یہ ان حضرات کے لیے ہیں جو غصے کو پی جاتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں موجود تھے ایک شخص آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سخت سست کہنے لگا وہ خاموش سنتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا پھر حضرت ابو بکر ردی اللہ عنہ نے ان کی بعض باتیں الٹ کر ان کو کہیں حضور سرور کونین کو یہ ان کی یہ بات گزری اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ جب اس نے مجھے گالیاں دی تو آپ مسکراتے رہے اور جب میں نے اس کی کہی باتیں اس پر الٹ دی یعنی اس کو برا بھلا کہا تو آپ نہ خوش ہوئے اور مجلس سے تشریف لے آئے اس کا کیا باعث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش رہے تو تمہاری طرف سے فرشتہ اس کا جواب دیتا رہا لیکن جب تم نے بولنا شروع کیا تو شیطان آ گیا بس میں اس مجلس میں کس طرح بیٹھتا جہاں شیطان موجود تھا اے ابو بکر تین باتیں حق ہیں اول یہ کہ اگر کسی شخص پر ظلم کیا جائے تو وہ ظالم کو معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. دوسرے یہ کہ اگر کوئی شخص مال کی کسرت کے لیے بہت سا مال جمع کرنے کی خاطر دستے سوال دراز کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کی قلت میں اضافہ فرماتا ہے یعنی اس کے مال کو اور قلیل کر دیتا ہے تیسرے اگر کوئی شخص محض اللہ تعالی کی خوشنودی اور رضا کے لیے بزل و سخا کرتا ہے یا سلائے رحمی کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالی اس کے مال میں کثرت عطا کرتا ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں تم بازاری یعنی ہرجائی نہ بن جاؤ کہ کہنے لگو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے اور اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم ظلم کریں گے بلکہ تم خود کو اس بات کا عادی بناؤ کہ اگر لوگ احسان کریں تو تم بھی احسان کرو اور اگر وہ ظلم کریں تو تم اس کے بدلے ظلم نہ کرنا اسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ ان نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور میں ایک شخص کے پاس جب جاتا ہوں تو نہ وہ مجھے اپنا مہمان بناتا ہے اور نہ مجھے کھانا کھلاتا ہے اگر وہ میرے پاس آئے تو کیا میں بھی اس کے ساتھ یہی رویش اختیار کروں آپ نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تم اسے کھانا کھلاؤ جمع مردی کیا ہے شیخ خدی الر اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جمع مردی یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کی غلطیوں اور یعنی لغزشوں کو معاف کر دیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاح رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو کسی کے بدلے میں ایسا کرے بلکہ صلاح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اگر تم اسے اس قطع تعلق کر لو یعنی جب بھی وہ صلاح رحمی کو برقرار رکھے یعنی منقطع نہ کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ مکارم اخلاق اس کا نام ہے کہ اگر تم پر کوئی ظلم کرے تو تم اس کو معاف کر دو اور جو تم سے قطع تعلق کرے تو تم اس بشر سے تعلق کو باقی رکھو اور جو تم کو محروم رکھے تم اس کو عطا کرو خندہ روئی اور خندہ پیشانی بشر بشر یعنی خندہ روی اور طلاقت الوج یعنی خندہ پیشانی بھی صوفیہ کے اخلاق ہیں صوفی اگرچہ خلوت میں روتا ہے لیکن جب وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے تو حشاش بشاش اشگفتہ روح نظر آتا ہے اس کے چہرے کی یہ شگفتگی اس کے انوار قلب کا انعقاس ہے کہ صوفی کے باطن پر اللہ تعالیٰ کے ایسے انعامات نازل ہوتے ہیں جن کے باعث اس کا قلب مسرت و ان سے لبریز ہو جاتا ہے اشگ افتراوی اسی کا پرتا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے وجود یومئذ مسفرا باحکتوم مستبشرا پارہ نمبر 30 سورہ ابس اس دن بہت سے چہرے روشن اور حشاش بشاش ہوں گے بعض مشایخ فرماتے ہیں کہ چہرے اس دن ان اس لیے روشن ہوں گے کہ وہ مدتوں تک اللہ کی راہ میں غبار آلود رہے ہیں اور قلب کے نور سے چہروں کا منور ہونا بالکل ایسا ہے جیسے چراغ سے شیشے اور چراغ جگمگاتے ہیں گویا چہرے چراغ دان ہے اور دل شیشہ ہے اور روح چراغ ہے اس کا نور دل اور دل سے چہرے پر پہنچتا ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ روح کے نور سے جب دل کا شیشہ جگمگاتا ہے تو چہرے کے چراغ دان بھی نورانی ہو جاتے ہیں پھر جب دل روحانی مشاہرہ کی لذت سے لطف اندوز ہوتا ہے تو چہرے پر اس کا اثر پڑنا ضروری ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے تعارف ندر تن تم ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی کو پہچان لو گے یعنی تازگی اور چمک ان کے چہروں پر موجود ہوگی یہ اہل عرب کا ہے جب سبزہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور کیا ہے تو اس موقع پر وہ کہتے ہیں بات وجوہیں یوم ایزن ذرا نا ذرا سر قیامت پارا انتیس اس دن یعنی قیامت کے دن چہرے تر تازہ ہو کر اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یعنی جب قیامت کے دن نظریں پر وردگار کی طرف اٹھیں گی تو چہرے تازہ ہوں گے یعنی ارباب کرام ہیں کی نظریں نور مشاہدہ سے منور ہو چکی ہیں اور ان کے قلوب کے آئینے جلا پائے ہوئے ہیں تو جب ان آئینوں پر عکس پڑے گا تو وہ جگمگانے لگیں گے جس طرح سیقل کیے ہوئے آئنے پر سورج کا عکس پڑھتا ہے تو اس کے پرتوں سے دیواریں بھی منور ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نشانیاں ہیں یعنی جب یعنی جب قالبوں کے سجدوں سے چہرے اثر پذیر ہوں تو یقیناً وہ مشاہدہ جمال سے متاثر و منور ہو گئے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر نیکی اور معروف صدقہ ہے اور معروف شہ یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرو اور یہ بھی نیکی ہے کہ تم ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالو شیخ سعد بن عبدالرحمن زبیدی کا قول ہے کہ مجھے فقرہ میں وہ پسند ہے جو ہسمکھ نرم خو اور شگفتہ روح ہو لیکن ایسے شخص کہ تم اسے شگفتہ روی اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملو وہ تم سے ایسی ترش روی سے پیش آئے گویا وہ تم پر احسان کر رہا ہے تو اللہ فقرا میں اس جیسے زیادہ نہ فرمائے لوگوں کے ساتھ لئی ل... یعنی نرم خوئی توازو ملنساری اور بے تکلفی بھی صوفیوں کے اخلاق میں داخل ہے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی یعنی خوش مزاجی کے چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور صوفیہ کرام آپ کے اخلاق کی پیروی کرتے ہیں لہذا ان میں یہ وصف موجود ہونا ضروری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں مزاح کرتا ہوں مگر حق بات کے تا اس سلسلے میں ایک حکایت ہے کہ ایک بدوی رضی اللہ عنہ بن حرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ ایک ایک نئی چیز میں لاتے تھے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے بازار میں ان کو کچھ خریداری کرتے ہوئے دیکھا اس دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت کی جانب سے ان سے بغل گیر ہوئے یعنی ان کے پشت کی طرف سے حضور نے دس ہائے بارک میں ان کو لے لیا انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا انہوں نے فوراً حضور کے دونوں مقدس ہاتھوں کو بوسا دیا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس غلام کو خریدتا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ کھوٹے کو کون لے گا یعنی آپ مجھے ایک متا کا صد پائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ کے نزدیک تو تم نفع بخش ہو اس کے بعد سرکار نے فرمایا ہر شہری ایک کا ایک بادیہ نشین ہے یعنی ہر شہری کا ایک دیہاتی دوست ہے اور آل محمد علیہ متحدۃ والسلام کا بادیہ نشین دوست ظاہر بن حرام ہے یعنی یہ ایک پاکیزہ مزاح کی مثال ہے حضرت اندی اللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ پر بٹھا دیجیے یعنی اونٹ کی سواری کرا دیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تم کو اونٹ کے بچے پر سوار کرا دوں گا اس شخص نے عرض کیا کہ حضور میں تو اونٹ کی سواری کی درخواست کی ہے اور آپ مجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کرا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کی چند اور مثالیں جناب سہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ کے سامنے کھجوریں رکھی تھیں اور آپ ان میں سے نوش فرما رہے تھے آپ نے فرمایا آؤ کھاؤ چنانچہ میں کھجوریں کھانے لگا تو آپ نے فرمایا تم کھجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تم آشوب چشم میں مبتلا ہو میں نے عرض کیا اب میں دوسری طرف سے چباؤں گا یہ سن کر آپ نے تبسم فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دن دو کان والے کہہ کر مخاطب فرمایا اس میں بھی ایک لطیف و پاکیزہ مزاح کا عنصر ہے حضرت ام المومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شان نبوت میں بھی جب کہ وہ اکیلے ہوتے اسی طرح خوش مزاجی کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ سب سے زیادہ ہنس نرم مزاج تھے ہر وقت ہنستے اور مسکراتے رہتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے موقع پر یہ واقعہ سناتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میرے ساتھ دوڑ لگائی تو پہلی دفعہ میں آپ سے آگے نکل گئی دوسری بار آپ آگے نکل گئے اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ پہلی بار کا بدلہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بات چیت ہوتی رہتی تھی آپ اکثر میرے چھوٹے بھائی سے بطور مزاح اس مقفع عبارت میں کلام فرماتے اور ارشاد فرماتے یا اب عمیر ناغیر نغیر پرندے کو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رد اجمعین بھی اس قسم کی پر گفتگو اور مسابقت کا عمل کیا کرتے تھے ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دوڑ ہوئی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جیت گئے تو آپ نے ان سے کہا رب کعبہ کی قسم میں تم سے جیت گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما سے مروی ہے کہ ایک دفعہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آؤ تراکی میں مقابلہ ہو جائے کہ کون لمبی سانس لیتا ہے حالانکہ اس وقت ہم احرام باندھے ہوئے تھے حضرت مکبر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں مزاح کرتے تھے یہاں تک کہ ایک دوسرے پر خربوزے بھی پھینکتے تھے یعنی باہم مزاح کرتے تھے لیکن جب حقائق درپیش ہوتے تو وہ مرد میدان بن جاتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر حریرہ مل دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے باعثنات مروی ہے کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حریرہ تیار کیا اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت صعودہ رضی اللہ عنہ اور میرے درمیان تشریف فرما تھے میں نے حضرت صعودہ سے کہا کہ تم بھی کھاؤ انہوں نے انکار کیا میں نے پھر کہا کہ کھاؤ انہوں نے انکار کیا تب میں نے کھا کہ کھانا پڑے گا اگر نہیں کھاؤ گی تو میں حریرہ تمہارے منہ پر مل دوں گی انہوں نے جب اس مرتبہ بھی انکار کیا تو میں نے حریرے میں ہاتھ ڈال کر آلودہ کیا اور پھر ان کے چہرے پر حریرہ مل دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے اشارے سے کہا کہ تم بھی حضرت عائشہ کے منہ پر حریرہ مل دو چنانچہ انہوں نے میرے منہ پر حریرہ مل دیا اتنے میں دروازے پر حضرت عمر لاون تشریف لائے اور اے عبداللہ اے عبداللہ کہہ کر آواز دی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ شاید وہ اندر آئیں گے چنانچہ آپ نے فرمایا کہ دونوں جلدی سے کھڑی ہو جاؤ اور اپنے منہ دھو ڈالو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی انہا فرماتی ہیں کہ اس وقت سے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈرنے لگی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا لحاظ فرماتے تھے اور نہ وہ ہم سے یہ, یہ نہ فرماتے کہ اور اس حالت سے مزید لطف اندوز ہوتے کسی شخص نے ابن بن تاؤس رحمت اللہ علیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ صاحب وہ تو بچوں میں وہ تو بچوں میں بچے اور بوڑھے کے ساتھ بوڑھے تھے ان میں مزاح بھی موجود تھا سعا... معاویہ بن عبد الکریم کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ جناب ابن بن سیرین سے شعرا کا ذکر کیا کرتے تھے کبھی ہم ان کے ساتھ مزاح کرتے تھے اور کبھی وہ م... ہمارے ساتھ مزاح کرتے تھے بہرحال ہم ان کی مجلس سے ہنسے ہوئے نکلتے تھے مگر جب کبھی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی محفل میں پہنچ جاتے تو وہاں سے روتے ہوئے نکلتے تھے یہ جو کچھ روایتیں وغیرہ ہم نے بیان کی ہیں اور احادیث پیش کی ہیں ان سے صوفیہ کی نرم مزاجی اور خوش اخلاقی کا ثبوت بہم پہنچتا ہے یہ حضرات اپنی خانقاہوں میں بھی مزاح کرتے تھے اور حاضرین سے ان کی افتاد تباہ کے مطابق پیش آتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ان یعنی ان کے اس مزاح کو معاف فرما دے گی لیکن جب یہ حضرات خلوت نشین ہوتے تو مردان دل او مردان کار کا موقف اختیار کر لیتے تھے اور اعمال او احوال کے لبادے اور لیتے تھے یعنی ان کی نظر بس اعمال او احوال پر ہوتی تھی اس طرح ایک صوفی بھی اگر چاہے تو حد اعتدال پر رہ سکتا ہے لیکن وہی جس کو اپنے نفس پر قابو ہو اور نفس کی نگہداشت نفس کے رجحانات اور اس کی جبلتوں سے آگاہی ہو اور اپنی وسط علمی کی بنا پر اس کی نگہداشت کر کے افراد و تفرید کی ذلتوں سے بچ کر اعتدال کے راستے پر چل سکتا ہے مبتدی مریدوں کو مزاح سے احتراز کرنا چاہیے ان مریدوں کو جو تربیت کے ابتدائی مراحل میں ہیں کثرت سے ایسے کاموں یعنی مزاح کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے اس لیے کہ ان میں علم اور معرفت نفس ابھی کم ہے اس لیے خطرہ ہے کہ وہ کہیں حد اعتدال سے تجاوز نہ کر جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے مواقع پر نفس بہت زیادہ حیجان میں آ جاتا ہے جو اس کی سرکشی اور بد مستی کا باعث بن سکتا ہے اس لیے عوام کے مزاج کے مطابقت کرنا کے مزاح کے مطابق ان سے پیش آنا گفتگو کرنا یا ان کے ساتھ مزاح میں شریک ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں یہ صرف ان لوگوں کے مناسب ہے جو روحانیت کے بلند مقام پر فائز ہوں جب یہ لوگ اپنے بلند مقام سے محض لوگوں کے کی تباہی کا ساتھ دینے کے لیے نیچے اترتے ہیں تو اپنے علم کے ساتھ اترتے ہیں اور جن لوگوں نے صفائے حال کے ساتھ سعود نہیں کیا ہے اور ان کی تباہی میں مزاح کا عنصر موجود ہے اور نفس کی سرکشی اور طبی رجحانات کا کچھ حصہ باقی ہے جو برائیوں کی طرف لے جانے والا ہے تو ایسے لوگ جب عوام کی مجلسوں اور صحبتوں میں شریک ہوں گے تو ان کا نفس ان لذتوں سے محظوظ ہوگا اور اس وقت اپنی مطلب براری کو غنیمت سمجھے گا اور ان امور میں مشغول ہو کر جن کی شریعت نے رخصت دی ہے شرح نے منع نہیں کیا ہے اس طرح تو آرام حاصل کرے گا حالانکہ رخصتی امور میں مشغولیت انہی لوگوں کے لیے پسندیدہ ہے جن کے غالب اوقات مہمات کے سر کرنے میں بسر ہوئے ہیں اور یہ بات مبتدی کو میسر نہیں ہے صوفیہ کرام میں جو حضرات اہل علم ہیں وہ مذکورہ بالا صفات کے توسط سے کچھ دیر اپنا دل بہلا لیتے ہیں اس لیے کہ وہ دل کی ضروریات یا اس کے تقاضوں سے اچھی طرح باخبر ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب اپنی ضرورت کو رفع کرنے کے لیے کسی چیز کا استعمال کیا جائے تو سب سے پہلے ضرورت کا صحیح اندازہ لگانا چاہیے تاکہ افراد و تفرید سے بچا جا سکے ضرورت کے اندازے کا صحیح معیار ایک بہت دقیق علم ہے یعنی اس کے ذریعے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے مزاح کی افراد پر بے وقوف افراد جسارت کرتے ہیں حضرت سعید رحمۃ اللہ بن العاص رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے فرزند کو نصیحت کی اور فرمایا کہ مزاح میں افراد سے بچو کس کے باعث روب زائل ہو جاتا ہے اور سفیہ اور بے وقوف افراد تم پر دلیل دلیر ہو جائیں گے اور اس کو بالکل ترک کر دینا بھی مناسب نہیں ہے کہ اس سے دوستوں اور مصاحبوں میں بیزاری اور ناراضگی پیدا ہوتی ہے کسی نے خوب کہا ہے کہ مزاح سے روب باقی نہیں رہتا اور بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے المزہ مسلبتل لقتاخا جس طرح مزاح میں اعتدال کی شناخت اور معرفت مشکل ہے اسی طرح مزاح میں حد اعتدال کا پہچاننا دشوار ہے مزاح انسان کے خصائص میں سے ہے اور انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے ہنسی ہمیشہ کسی عجیب بات پر آتی ہے اور تعجب غور و فکر کو پاتا ہے غور و فکر ہی وہ کیفیت و حالت ہے جو انسان کے لیے مجھب شرا فت بزرگی ہے اور اس کی ممتاز خصوصیت ہے بس اس کے اعتدال سے وہی لوگ کما حقو واقف ہو سکتے ہیں جو علم میں راسخ اور ثابت قدم ہوں اسی باعث یہ مقولہ زبان زد ہے ایا کا و کتھر فن القلب خبردار بہت زیادہ ہنسی دل کی موت ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بکثرت ہنسنا رعونت کی علامت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہنسنے والے ہیں ہنسنے والے سے جبکہ اس میں عجب نہ ہو اور بہت زیادہ چغلخوری کرنے والے سے جبکہ اس کی کوئی وجہ نہ ہو نفرت کرتا ہے ذرافت اور مزاح کا فرق ذرافت اور مزاح میں فرق ہے کہا جاتا ہے کہ اگر ذرافت اور لطیفہ گوئی میں سنجیدگی کا عنصر شامل ہو تو اس سے سننے والے کو غصہ نہیں آتا اور مزاح سے باوجود سنجیدگی کے غصہ آ جاتا ہے یہی سبب ہے کہ امام العظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں ایک لگانے کو گناہ قرار دیا ہے اور حکم دیا گیا کہ اس سے وضو باطل ہو جاتا جاتا ہے اور کہا ہے کہ کسی چیز سے خارج ہو جانا یعنی وضو یا نماز سے خارج ہو جانا گناہ کا قائم مقام ہے مزاح اور ہنسی میں اعتدال مزاح اور ہنسی میں اعتدال اس صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب کہ اس میں خوف تنگ دلی یعنی قبض اور حیبت کا عنصر شامل ہو اور ان تنگ مقامات سے ظہور کرے اس لیے کہ تنگ مقامات میں اس کا اعتدال باقی رہتا ہے یعنی کھلی چھٹی نہیں ملتی اور جب کوئی رکاوٹ نہیں رہتی وہاں پر یا تو وہ حد افراد میں پہنچ جائے گا یا پھر حد تفریح میں داخل ہو جائے گا کیونکہ خوشی اور امید یہ دونوں مزہ اور ہنسی پیدا کرتے ہیں اور خوف اور ہیبت یہ دونوں اس کو اعتدال پر رکھتے ہیں ترک تکلف صوفیہ کا خلق ہے ترک تکلف یا سادگی بھی اخلاقِ صوفیہ میں سے ہے اس لیے تکلف نام ہے تسنوں اور بناوٹ کا یعنی محض دوسروں کی خاطر نفس پر بیجا دباؤ ڈالنا اس سے وہ دباؤ تکلف پیدا ہوتا ہے جو صوفیہ کے پاکیزہ احوال کے بالکل منافی ہے بلکہ بعض صورتوں میں تو ایک طرح سے تقدیر سے ٹکراؤ اور قسامِ ازل سے عدم رضا کا شائبہ اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے کہا گیا ہے کہ تصوف نام ہے ترک تکلف کا کیونکہ تکلف سراسر تخلف ہے یعنی صادقین کی شان سے تخلف تکلف ہے انسان یعنی یعنی انسان تکلف کے باعث محض بندوں سے مخلص بندوں سے ہٹ جاتا ہے تخلف شان صعدقین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعوت ولیمہ میں شریک ہوا جس میں نہ روٹی تھی اور نہ گوشت تھا یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ولیمہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کے بعد ہوا تھا اور اس ولیمے میں صرف کھجوریں کھلائی گئی تھیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے صحابہ کرام ریندگ اللہ, سعاد اللہ عنہ کے پاس کچھ احباب تشریف لائے تو انہوں نے ان کے سامنے روٹی اور سرکہ رکھا اور فرمایا کھاؤ کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سرکہ بہت اچھا سالن ہے حضرت صفیان رحمت اللہ علیہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں سلمان فارسی رضی اللہ کے پاس گیا تو انہوں نے نمک اور روٹی لاکر میرے سامنے رکھ دی اور فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تکلف کرنے سے منع نہ فرماتے تو یقیناً میں تمہارے لیے کھانے میں تکلف کرتا یعنی کچھ عمدہ چیزیں تمہیں کھلاتا تکلف ہر چیز میں برا ہے جیسے لوگوں کے سامنے لباس میں تکلف کرنا بغیر اس کے, کے نیت ہو کلام میں تکلف کرنا اس طرح بہت زیادہ خوش آمد کرنا جو زمانے کے لوگوں کا کا شعار بن گیا ہے چنانچہ اس دور میں چند افراد کے علاوہ کوئی بھی خوشامد سے محفوظ نہیں ہے اب تو یہ حالت ہے کہ بہت سے خوش آمدی لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ خوشامد کر رہے ہیں بس اوقات یہ خوش آمد سراسر منافقت بن جاتی ہے اور یہ صوفی کے احوال کے منافی ہے یعنی کسی طرح اس کے شایانشان نہیں ہے اس سلسلے میں سرور زیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیا اور عجز کلام ایمان کے شعبے ہیں یعنی اس کی نشانیاں ہیں اور فحش گفتگو اور چرب زبانی یعنی کسرت کلام نفاق کی علامتیں ہیں یہاں بیان سے مراد کثرت کلام لوگوں کی خوشامد بیجا تعریف اور اپنی زباندانی کا اظہار ہے اور یہ باتیں اصل صدق شا نشان نہیں ہیں حضرت ابن وائل رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ہمراہ حضرت سلمان فارسی عنہ سے ملاقات کے لیے گیا تو انہوں نے ہمارے سامنے جو کی روٹی اور جو کا نمکین دلیہ پیش کیا. میرے دوست نے کہا کہ اگر اس دلیا کے ساتھ پودینہ بھی ہوتا تو یہ اور زیادہ لذیذ ہوتا یہ سن کر حضرت سلمان فارسی عنہ گھر سے نکلے اور اپنا لوٹا رہن رکھ کر پودینہ خرید لائے اور جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے دوست نے کہا کے خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی روزی پر قانے بنایا یہ سن کر حضرت سلمان فارسی ردیلان نے فرمایا اگر تم اپنی روزی پر قانے ہوتے تو میرا لوٹا گروی نہ ہوتا یعنی پودینے کی وجہ سے لوٹا رہن رکھنا پڑا اس حکایت سے حضرت سلمان فارسی ردیلان کی طرف سے قولن اور فیلن ترک تکلف ثابت ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے بھائی ان کی ملاقات کے لیے آئے تو حضرت یونس علیہ السلام نے جو کی روٹی کے کچھ ٹکڑے ان کے سامنے کھانے کے لیے رکھ دیے اور اس کے ساتھ ہی وہ ساگ بھی لا کر رکھا جو انہوں نے خود کاشت کیا تھا اور پھر بھائی سے کہا کہ اگر اللہ تعالی نے تکلف کرنے والوں پر لانت نہ بھیجی ہوتی تو میں ضرور تمہارے لیے تکلف تا ایک بزرگ کا قول ہے اگر کوئی شخص تم سے ملنے کے لیے آئے تو جو کچھ موجود ہو اس کے سامنے پیش کر دو اور جب تم کسی سے ملاقات کو جاؤ تو کچھ باقی نہ چھوڑو حضرت زبیر بن العوام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرائی کہ الہ العالمین تو میری امت کے ان لوگوں کی مغفرت فرما دے جو میری امت کے مردوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں یعنی امور معاش مردوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں یعنی امور معاشرت میں تکلف نہیں کرتے کیونکہ میں اور میری امت کے سولہ افراد تکلف سے بری ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تکلف سے بیزاری روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فأنبتنا فيها حبًا وعنبًا وقضب والزيتون والنخل وحدائك غلب فاكهة وأب بس ہم نے اس زمین میں غلہ اور انگور ترکاریاں زیتون اور کھجور کے درخت گھنے باغات پھل یعنی میوے اور چارہ پیدا کیا یہ آیت پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ ہمیں ان سب الفاظ کے معانی معلوم ہیں مگر اببہ کے کیا معانی ہے اس کا علم نہیں اس وقت آپ کے ہاتھ میں عصا تھا آپ اپنا عصا زمین پر مارتے تھے اور فرماتے خدا کی قسم یہ تکلف ہے ثمہو قالا هذا العمر اللہو هو التکلف پس اے لوگو جو تمہیں معلوم ہو اس پر عمل کرو اور جو معلوم نہیں اس کا علم خدا کے حوالے کر دو صوفیہ ذخیرہ اندوزی کو پسند نہیں کرتے صوفیہ کرام کی ایک اخلاقی خصوصیت یہ بھی ہے کہ کھل کر خرچ کیا جائے اور مال و منال جمع نہ کیا جائے اس کا باعث یہ ہے کہ صوفی خدا عالم کے لطف و فضل کے خزانوں کو کھلا ہوا دیکھتے ہیں اس کی مثال اس شخص کی ہے جو ساحل سمندر پر ہو اپنے مشکیز اور پکھال میں پانی نہ بھرے صوفیا کے سامنے مال و دولت کے امبار ہیں لیکن یہ اپنے لیے جمع نہیں کرتے حضرت ابو عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ دو فرشتے ندانہ کر رہے ہوں ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ بار تو سخاوت کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے کہ خداوندہ تو بخیل کو ہلاکت میں ڈال حضرت ابو عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے ذخیرہ جمع نہیں فرماتے تھے ایک دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تین پرندے کھانے کے لیے بطور ہدیہ بھیجے گئے آپ کے خادم نے ان میں سے ایک پکا کر آپ کو پیش کیا دوسرے دن آپ کا خادم ان میں سے ایک پرندہ پکا کر لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو منع کیا تھا کہ کوئی چیز دوسرے دن کے لیے بچا کر نہ رکھو کہ اللہ تعالی ہر روز صبح کو روزی عطا فرما دیتا ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے پاس آئے اور اس وقت ان کے پاس کھجوروں کا ایک ڈھیر موجود تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال یہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ان کھجوروں کا ذخیرہ کیا ہے حضور نے فرمایا اے بلال کیا تم اس سے نہیں ڈرتے جس نے بلال کو نسخہ دیا ہے اور تم اس صاحب عرش سے نہیں ڈرتے کہ وہ اس نقا میں کمی کر دے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جڑی بوٹیاں کھایا کرتے تھے اور بالوں سے بنا ہوا کپڑا پہنتے تھے اور جہاں کہیں رات ہو جاتی تھی اسی جگہ شب پاش ہو جاتے تھے نہ ان کی کوئی اولاد تھی کہ مرتا اور ان کو اور اس کا ان کو غم ہوتا اور نہ کوئی گھر تھا کہ وہ جڑتا اور نہ کچھ صبح کے لیے وہ بچا کر رکھتے تھے اور صوفی کی حالت تو یہ ہے کہ اس کے تمام دفینے اللہ کے خزانے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کی ذات پر پورا پورا اعتماد اور اس پر بھرپور توکل رکھتا ہے اور یہ دنیا صوفی کے لیے ایک مسافر خانہ سرائے ہے کہ اس کو نہ اس میں رہنا ہے اور نہ مال کو اس کے لیے بڑھانا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو بھی اسی طرح روزی پہنچائے جس طرح پرندوں کو وہ انہیں صبح کو بھوکا اٹھاتا ہے اور شام تک جب وہ بسیرا کرتے ہیں ان کا پیٹ بھر دیتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت, روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی سوال کیا گیا اس کے جواب میں آپ نے نہیں ارشاد نہیں فرمایا ابن آئینیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت آپ کے پاس کچھ موجود نہ ہوتا تو آپ سوال پورا کرنے کا وعدہ فرماتے تھے ابن عبدالعزیز بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام زہری کے برادر زادے سے روایت کی کہ روئے زمین پر کوئی کنبا و قبیلہ یا گھر ایسا نہیں ہے جہاں میں نہ گیا ہوں لیکن کسی کو بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والا نہیں پایا اقنات بھی صوفیہ کا ایک خلق ہے اخلاق صوفیہ میں اقنات بھی ہے یعنی دنیا کی تھوڑی سی چیز پر بس کرنا یعنی اس کو کافی سمجھنا حضرت مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے قنات اختیار کی اس کو اہل زمانہ سے آرام حاصل ہوا اور اس نے اپنے عہدوں پر غلبہ اپنے عہدوں پر غلبہ پا لیا جناب بشر رحمۃ اللہ علیہ بن حارت کہتے ہیں کہ قنات میں بجز عزت کے اگر اور فائدے بھی نہ ہوتے تو صاحب قنات یعنی قانے کے لیے یہی بہت کافی تھا حضرت بنان رحمۃ اللہ علیہ بن حمال کہتے ہیں الحر عبد ما, ما قنا تم آزاد بندے کے کو بھی تو قیدی بناتی ہے کناد قید سے قیدی کو آزادی دلاتی ہے بزرگوں کے ارشادات کانعت کے بارے میں بعض صوفیہ کا ارشاد ہے کہ جس طرح تو قصاص کے ذریعے اپنے دشمن سے بدلہ لیتا ہے اسی طرح اپنی کائنات سے حرس کا انتقام لے شیخ ابو بکر فراغی فرماتے ہیں کہ دانہ وہ ہے جس نے کائنات اور سوچ بچار سے دنیاوی امور کی تدبیر کی اور حرس اور اجلت کے ساتھ اخروی امور کا اہتمام کیا جناب یاہیا بن معاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے جو اپنے رسق پر قانے ہو گیا وہ آخرت کو حاصل کر لے گا اس کی زندگی یعنی دنیا بھی اچھی گزرے گی امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ کانات ایسی تلوار ہے جو کبھی نہیں اچٹتی یعنی جس کا وار خالی نہیں جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی عبد الرحمن بن سعید رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے اور اس وقت آپ ممبر پر تشریف فرما تھے کہ جو قلیل اور کفالت کرنے والی چیز اور اس چیز اور وہ اس چیز سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور لہو میں مشغول کر دے جو قلیل اور کفالت کرنے والی چیز ہے وہ اس چیز سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور لہو و لعب میں مشغول کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بے شک آپ نے فرمایا جو شخص اسلام لایا اور اس کا رزق اس کے لیے کافی ہو اور اس پر وہ صبر کرے تو وہ کامیاب انسان ہے حضرت ابو حردان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور فرمایا الہ العالمین آل محمد کے رسک کو قوت بنا دے یعنی اتنا رسک دے جس کو کھا کر انسان زندہ رہ سکے حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قناعت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگو تم کتاب اللہ کے ظروف اور حکمت کے چشمے بن جاؤ اور اپنے نفس نفوس کو مردوں میں شمار کرو اور حق تعلی سے اپنی روزی یعنی روز کے روز مانگا کرو اور جب تمہارے لیے اس روزی میں کسرت نہیں ہوگی تو تم کو کچھ مضرت نہیں پہنچے گی عبداللہ بن محض اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے امن و امان سے اپنے گھر میں صبح کی اس کا جسم درست ہے اس کے پاس ایک دن کی قوت یعنی روزی موجود ہے تو گویا دنیا کا اس نے احاطہ کر لیا یعنی ساری دنیا اس کی گرفت میں آ گئی فلن حیّن حیات کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس حیات طیبہ کی طرف اشارہ ہے وہ کا ہے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے ہم اس کو زندہ رکھیں گے ایسی زندگی کے ساتھ جو پاکیزہ اور خوش آئند ہو یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے پس صوفی عدل سے اپنے نفس پر غالب ہے اور نفس کی سرش سے آگاہ ہے قناط کے فوائد حاصل کرنا جانتا ہے اور نفس کی اصلاح کے طریقوں سے آگاہ ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا مرض کیا ہے اور اس مرض کی دوا کیا ہے ابو سلیمان دارانی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قنات رضا سے حاصل ہوتی ہے جس طرح ورا زہد سے صوفیہ کا حلم اور نژا سے گریز صوفیہ کی ایک اخلاقی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جھگڑے مٹاتے ہیں اور و وغضب کو ترک کرتے ہیں جب کہ وہ حق کے لیے ہو یعنی دنیاوی معاملات نہ ہوں وہ نرمی اور تحمل اختیار کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں جھگڑا کرنے والوں کے نفس میں ہے برپا ہو جاتا ہے اور صوفی جب اپنے کسی مخلص اور دوست کے نفس میں اس کا ظہور پاتا ہے تو وہ اس کا مقابلہ اپنے قلب حلیم کے ساتھ کرتا ہے اور جب نفس قلب حلیم کے مقابل ہوتا ہے تو اس کی یہ وحشت دور ہو جاتی ہے اور فتنہ دب جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعلیم کے لئے ارشاد فرمایا ہے ادفع باللتی ہی احسن فائدلذی بینکا وبینہو عداوہ کانہو ولی حمیم تم بہترین طریقے پر مدافعت کرو تاکہ وہ شخص جس کے ساتھ تمہاری عداوت ہے جلد ایک گہرے دوست کی طرح بن جائے جن پاک نفوس سے کینا نکل گیا ہے صرف ان نفوس سے ستیزہ یعنی جدلی کی جبلت نکل جاتا ہے اور جن نفوس میں کینہ موجود ہے وہاں سے ستیزہ کا نکل جانا ممکن نہیں ہے جب باطن سے ستیزہ جاتا رہتا ہے تو ظاہر سے بھی جاتا رہتا ہے کینہ پیدا ہونے کے بہت سے اسباب ہیں منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ کینہ عموماً اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ باہم مماسل اور مشاکل ہوں اور یہ ایک دوسرے سے حسد کرنے پر پیدا ہوتا ہے لیکن جس شخص کا نفس زہد و تقوی کی آگ سے گداختہ ہو چکا ہے اور گداس میں انتہائی منزل کو پہنچ گیا تو کینہ اس کے باطن سے مٹ جاتا ہے اب پھر ان دلوں ان دلوں میں فانی لذتوں کے لیے وہ جاہو مال کے اعتبار سے حسد باقی نہیں رہتا اللہ تعالی جنت میں متقین کا وصف اس طرح فرماتا ہے ونزعنا ما صدورهم من غل ہم ان کے سینوں میں سے جو کچھ کینا تھا وہ دور کر دیا ہے شیخ ابو حفظ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان قلوب میں کینہ کس طرح باقی رہ سکتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ الفت ہے اور جو اس کی محبت میں قدم جمائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مودت میں غیر متزلزل ہیں اور ان کے ذکر سے اور اس کے ذکر سے مانوس ہیں اس لیے کہ اسے قلوب نفسانی خطرات سے پاک اور طبیعت میں طبیعت و سرشت کی تیرگی سے پاک ہیں بلکہ ان کے دل کی آنکھیں نور یقین سے سرمگی یعنی سرما آلود ہیں بس وہ باہم بھائی بھائی ہو گئے ہیں بس ایسے پاک و صاف قلوب اہل تصوف کے ہیں اور ان لوگوں کے ہیں جو ایک کلمے پر جمع ہیں اور قدم گاڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے طریقت کی شرائط کا التظام کیا ہے اور تحقیق کے ساتھ حصول کامرانی پر ڈٹے ہوئے ہیں یعنی کامرانی حاصل کر رہے ہیں دنیا کے لوگ دو طرح کے ہیں دنیا والے دو طرح کے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کے طالب ہیں جو خداوند قدوس کے پاس ہیں اور یہ اپنے نفس کو اور دوسروں کو ان چیزوں کی طرف بلاتے ہیں یعنی رجوع اللہ کی دعوت دیتے ہیں بس ایسے محقق صوفی کو ان مراتب پر فائز ہوتے ہوئے کس طرح دوسرے لوگوں سے کینا حسد اور ستیزہ ہوگا اس لیے کہ اس کے اور دوسرے لوگوں کا حال ایک ہی جیسا ہے پھر حسد کا کیا موقع ہے اس کا بھائی تو اس کا ممد و معاون ہے اور یہ مومنین تو ایک دیوار کی طرح ہیں جس کی ایک دوسرے کو تقلیت اور مدد پہنچاتی ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو حب جاہ میں گرفتار ہیں اور مال اور اپنے تمول اور خلق اور خلق کی نمائش پر شیفتا ہیں تو ایسے ناکارہ اور دو ہمت لوگوں پر صوفی کو کیا حسد ہو سکتا ہے کہ صوفی تو ان چیزوں سے بالکل رغبت ہی نہیں رکھتا پر صوفی کی شاعن شان یہ ہے کہ ایسے شخص کی طرف رحمت اور شفقت کی نظر سے دیکھے کیونکہ ایسے لوگ فریب خوردہ ہیں ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہے لہذا نہ وہ ان کے کہنے پر پیچ و تاب کھائے اور نہ ان سے کسی چیز پر جھگڑے گا کیونکہ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ لڑنے جھگڑنے سے نفس عمارہ کا غلبہ ہوتا ہے یعنی غالبہ جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمارا اخاک بلا تعده موعدا اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کر ان سے ایسا وعدہ کر جس کے تو خلاف کرے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھگڑے کو ترک کر دیا یا ایسی حالت میں کر دیا ایسی حالت میں کوئی باطل پر ہے تو اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر بنایا جائے گا اور اگر ایسے شخص نے جھگڑا ترک کر دیا کہ وہ حق پر ہے تو اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر بنایا جائے گا اور جس کے اخلاق بھی اچھے ہیں تو ایسے شخص کے لیے بہت بلندی پر وہ مکان بنایا جائے گا حضرت بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے علم کو اس لیے حاصل کیا کہ وہ اس کے ذریعے علماء پر فخر و مباحت کرے یا نادانوں سے اس کے ذریعے جھگڑا کرے یا اس کی یہ آرزو ہو کہ اس علم کے باعث شرفہ اس کی طرف رجوع کریں اس کے پاس آئیں تو اللہ تعالی اس کو دوزخ میں ڈال دے گا غور کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وضاحت کے ساتھ نادانوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کے نتیجے میں جہنم داخلے کو بتایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قہر و غلبہ کے حصول کے لیے ان کی نفسانی قوتوں کا ظہور ہوتا ہے اور قہر و غلبہ کا تعلق شیطانی صفات سے ہے بعض صوفیہ کا قول ہے کہ خصومت و جدل کرنے والا یہ طے کر لیتا ہے یعنی دل میں یہ بات ٹھان لیتا ہے کہ نہ وہ کسی بات کو مانے گا نہ کسی امر پر قنا کرے گا تو ظاہر ہے کہ قنات کی طرف اس کو کس طرح راستہ مل سکتا ہے لیکن صوفی کے نفس کی یہ صفات بہیمیاں بدل جاتے ہیں اور اس میں شیطنت اور درندگی باقی نہیں رہتی بلکہ اس میں لینت اور نرمی جاتی ہے اور سہولت و تمانیت کے اوساف پیدا ہو جاتے ہیں دل اور زبان کی درستی شرط ایمان ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور اس کی زبان درست نہ ہو اور نہ کوئی اس وقت تک مومن سمجھا جا سکتا ہے جب تک اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی قلب و زبان کو اسلام کی شرط قرار دیا ہے ایک روایت ہے کہ آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو ایک بھاری پتھر کو اٹھا رہے تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ بہت بھاری پتھر ہے جس کو ہم اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بھی بھاری اور سخت چیز سے آگاہ کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو لیکن وہ اپنے شیطان اپنے بھائی کے شیطان پر غالب آ کر اس سے بات کرنے لگے یعنی یہ اس سے بھی اہم اور بڑا کام ہے جو تم کر رہے ہو غزب کی حالت میں آزاد کر دیا روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے غلام نے جو ان کی بکریاں چراتا تھا ان کی ایک بکری کی ٹانگ توڑ دی جب بکریاں ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے دریافت کیا کہ اس بکری کی ٹانگ کس نے توڑ دی غلام نے کہا میں نے توڑی ہے اس نے کہا اس لیے کہ آپ کو میرے سمل پر غصہ آئے اور آپ مجھے غصے میں مارے ہیں اور گناہگار ہوں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا ب مجھے غصے پر ابھارے گا تو میں ضرور غصہ کروں گا جا تو آزاد ہے عرب کے مشہور شاعر اسمعی نے ایک عرابی سے روایت کی ہے کہ اس نے مجھے ہدایت کی کہ جب تجھے دو مشکلیں درپیش ہوں اب تجھے یہ معلوم نہ ہو کہ ان میں کون سی بات درست ہے تو اس وقت تو اپنی مرضی کے خلاف بات پر عمل کر اس لیے کہ عام طور پر خواہش کے مطابق عمل کرنے ہی سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں تین چیزیں ہلاکت کا اور تین چیزیں نجات کا ذریعہ ہیں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں نجات کا اور تین چیزیں ہلاکت کا باعث ہیں نجات کا ذریعہ تو یہ چیزیں ہیں پہلا ظاہر و باطن میں خدا سے ڈرنا دوسرا کی کیفیت ہو یا غصے کی دونوں حالتوں میں انصاف کرنا اور تیسرا مفلسی اور تونگری دونوں صورتوں میں کفایت شعری کو اپنانا اور ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں پہلا تبعی بخل کی پیروی کرنا دوسرا خواہش کی پیروی کرنا تیسرا خود پسندی اختیار کرنا بحرنو غصہ اور کی حالت میں انصاف کے تقاضے وہی پورا کر سکتا ہے جو عالم میں ربانی ہو اور اپنے نفس پر حاوی ہو جو اس کی جو اس کو عقل حاضر اور قلب بیدار کی طرف متوجہ کرے اور فیصلہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے اچھے محاسبے کی امید رکھے روایت ہے کہ صوفیا کرام کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے چنانچہ بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ اگر میں ایک بری بات کہنے سے بچ جاؤں تو وہ اس سے بہتر ہے کہ میں عمدہ کھانا کھاؤں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حدث یعنی وضو کا ٹوٹنا دو طرح کے ہیں ایک حدث فرج کا یعنی پوشیدہ مقام سے برآمد ہونے پر اور دوسرا حدث وہ ہے جو تمہارے منہ سے نکلے یعنی گالی یا بری بات کہنا غضب اور غصہ وقار اور حلم کو برباد کرتے ہیں وقار اور حلم کا برباد کرنے والا غز و غضب ہے اس کے باعث انسان عدل و انصاف کی حدوں سے گزر کر ظلم و ستم تک پہنچ جاتا ہے غضب کے باعث دل کا خون جوش مارنے لگتا ہے بس اگر کوئی شخص اپنے سے بالتر پر غصہ کرتا ہے جس پر وہ اپنی بھڑاساں نکال سکے و وغذ سے جوش مارنے والا خون باہر کی جلد سے آ کر دل میں جمع ہو جاتا ہے اور اس سے غم اور حزن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اندوہ نہانی میں مبتلا ہو جاتا ہے صوفی ایسی لغویت کی طرف توجہ نہیں دیتا یعنی بس ان پر رنج کرنا بیکار ہے صوفی تسلیم و رضا کا پیکر ہے اس کو اطمینان و یقین حاصل ہے دوسرے کو رنج و علم شک اور ناگواری کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے غیظ و غضب کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے صرف تعبیر کا اختلاف ہے یعنی اگر طاقتور کمزور سے جھگڑا کرتا ہے تو غیظ و غضب ظاہر ہو جاتا ہے اور اگر اپنے سے زیادہ طاقت والے سے اس کا جھگڑا ہے تو وہ اپنے اس غضب کو غم کی شکل میں چھپا لیتا ہے حضن بھی ایک قسم کا غضب ہے مگر یہ اس وقت ظہور میں آتا ہے جب کوئی دوسرا شخص اس پر غیظ و غضب کرتا ہے یعنی یہ شخص مغزوب و ماتوب ہو اور اگر کسی کو اپنے ایسے برابر والے پر غصہ آئے جس سے انتقام لینے میں تردد ہو تو اس صورت میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے یعنی جذبہ انتقام کینے کی شکل اختیار کر لیتا ہے سوفی کا قلب اس کینے سے پاک و صاف ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے ہم نے ان کے سینوں سے کینے کو نکال لیا ہے صوفی کے دل کی سلامتی اور اس کے حال کی درستی کینا اور دشمنی کے جھاگوں کو اس کے سینوں سے اس طرح نکال کر باہر ڈال دیتی ہے جس طرح سمندر اپنے جھاگوں کو باہر پھینک دیتا ہے اور اس کا باعث یہ ہے کہ اس کے دل میں انس اور ہیبت الہی کی موجوں کا تلاتم برپا ہے یعنی جس دل میں انس اور ہیبت موجزن ہو وہاں کینے اور بوس کی جھاگ باقی نہیں رہتے اگر صورت حال ایسی ہو کہ غیز و غضب اپنے سے کمتر انسان پر کیا جا رہا ہے اور اس سے انتقام لینا ممکن ہے تو اس وقت دل کا خون جوش زن ہو جاتا ہے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے اور سخت پڑ جاتا ہے اس کی رقت اور سفیدی رخصت ہو جاتی ہے اس وقت انسان کے رخسار سرخ ہو جاتے ہیں کیونکہ دل کا خون جوش کھا کر اوپر کی طرف آتا ہے رگیں پھول جاتی ہیں ایسی صورت میں ایک عام انسان حد اعتدال سے گزر کر مار پیٹ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے لیکن صوفی سے ایسی رقیق حرکت سرزد نہیں ہوتی وہ صرف اس وقت محض اللہ کے لیے غضب ناک ہوتا ہے جب کوئی شرعی حدود کو توڑتا ہے دوسرے معاملات میں غز و وغضب کے بجائے اس کی نظریں اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہوتی ہیں اور وہ اپنے ظہد و تقوا کے باعث اپنی حرکات و اقوال میں اس توازن و اعتدال کو برقرار رکھتا ہے جو شریعت اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے بلکہ انتہائی توازوں سے وہ اپنے نفس کو ہی ملزم گردانتا ہے کہ وہ قسمت پر شاکر نہیں رہا اور ایسی صورت پیش آئی ضبط نفس کون کر سکتا ہے کسی بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ ضبط نفس کون کر سکتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جو سب سے زیادہ اپنی قسمت پر شاکر ہے ایک اور بزرگ نے فرمایا میرے لئے قضا و قدر کے معاملات صرف مسرت کا موجب ہوتے ہیں جب غصے کے موقع پر صوفی اپنے نفس کو مجرم قرار دیتا ہے اور اس کو متہم گردانتا ہے تو اس وقت علم اس کا تدارک کرتا ہے جب علم کا علم بلند ہوتا ہے تو قلب قوی ہو جاتا ہے اور نفس میں سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور قلب کا خون اپنے مقام اور اپنی مرکز کی طرف واپس چلا جاتا ہے اور صوفی کی حالت میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے رخساروں کی سرخی جو غیز و وغضب اور غضب کے وقت پیدا ہو گئی تھی ختم ہو جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نیک رویش اور میانہ روی نبوت کے چوبیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے حارس رضی اللہ عنہ بن قدامہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور مجھے نصیحت فرمائیے لیکن مختصر ہو تاکہ مجھے یاد رہے آپ نے فرمایا لا تخدب یعنی غصہ مت کر آپ نے لا تخدب کو کئی بار دہرایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دوزخ کی ایک چنگاری ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ غضب کرنے والے کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اس کی رگیں پھول جاتی ہیں پس ق... پس تم میں سے جس کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور جو بیٹھا ہو وہ لیٹ جائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہ بن عبد القشہ سے فرمایا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالی کو پسند ہیں ایک حلم دوسری صبر معدت اور محبت معدت اور باہمی الفت بھی صوفیوں کے اخلاق کا ایک وصف ہے یعنی برادرانہ موافقت یعنی اتحاد اور ترک مخالفت اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام ردوان اللہ علیہم کی اس طرح تعریف فرمائی ہے اشداؤ کافروں پر تو بہت سخت لیکن آپس میں رحم دل ہیں مزید ارشاد فرمایا لو اگر آپ تمام روئے زمین کی چیزیں خرچ کر ڈالتے جب بھی آپ ان کے دلوں کو نہیں ملا سکتے تھے یہ تو اللہ ہی ہے جس نے ان کے ان کے درمیان الفت و محبت پیدا کر دی یہ اتحاد و طائف ارواح کی باہمی اتحاد کی بدولت پیدا ہوتا ہے جیسا کہ اس سے قبل ایک حدیث شریف میں بیان ہوا ہے روحیں جن سے واقف ہوتی ہیں ان سے مانوس ہو جاتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فاص بہ اخوان بنعمتی اخوان جس طرح تم اس کی مہربانی سے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اللہ تعالی کا اتحاد و طائف کے سلسلے میں ارشاد پارا نمبر چار سرح عمران تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور باہمی تفرق یعنی پھوٹ میں نہ پڑو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آلف لا خیر فی من لا يالف ولا یعنی مومن دوسروں سے محبت کرتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں مگر اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ خود, کو جو نہ خود محبت کرنے والا ہے نہ دوسرے اس سے محبت کرتے ہیں حضور صلی اللہ عل وسلم کا یہ ایک اور ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو مومن افراد جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس وقت وہ ان دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو دھو کر صاف کر دیتے ہیں اور جب دو مومن ایک ایک دوسرے سے ملیں گے تو ایک دوسرے سے استفادہ کریں گے حضرت ابو ادریس قولانی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت معاد رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں تو انہوں نے جواب میں فرمایا تمہیں بشارت ہو بشارت ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن ارش کے چاروں طرف ایسے لوگوں کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں گی جن کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے اس وقت لوگ ہوئے، گھبراتے ہوں گے لیکن وہ نہیں گھبرائیں گے لوگ خوفزدہ ہوں گے لیکن وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے وہ اولیاء اللہ ہیں جنہیں نہ خوف ہوگا اور نہ رنج ہوگا لوگوں نے دریافت کیا حضور وہ لوگ کون ہیں آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو آپس میں محض اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں اور محبت کے اسباب کو ترک نہ کریں تو پھر ان کو انصاف و عدالت کی ضرورت باقی نہ رہے یعنی آپس میں جھگڑے ہی پیدا نہ ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عدالت کی محبت قائم مقام ہے عدالت کا استعمال تو وہاں ہوتا ہے جہاں محبت نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ محبت کی اطاط خوف کی اطاط سے بہتر ہے کیونکہ محبت کی اطاط کا تعلق داخلی ہے اور خوف کی محبت خارج سے وابستہ ہے یہی سبب ہے کہ صوفیہ کی محبت کا اثر ایک دوسرے پر بہت پڑتا ہے اس لیے کہ وہ محض اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اباہم اب محسن اخلاق کی نصیحت کرتے ہیں اور اس محبت اور اس محبت کے باعث ایک دوسرے کی بات کو قبول کرتے ہیں چنانچہ مرید اپنے شیخ سے اور بھائی دوسرے بھائی سے نفع اندوز ہوتا ہے یہی وہ حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ مسجدوں میں ایک محلے کے تمام لوگ پانچوں وقت نماز کے لیے جمع ہوں اور ہر شہر کے لوگ ہفتے میں ایک بار جامع مسجد میں یکجا جمع ہوں یعنی جمعے کی نماز پڑھیں اور نواہے شہر کے جتنے رہنے والے ہیں وہ عیدین میں سال میں دو بار جمع ہوں اور مختلف شہروں کے رہنے والے تمام عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کے موقع پر جمع ہوں ان تمام احکام میں یہی حکمت ہے کہ اس طرح مسلمانوں کے مابین الفت و محبت کے تعلقات استوار ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بنیاد کی طرح ہیں کہ ایک سے دوسرے کو تقویت پہنچتی ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ باہمی محبت و معدت مسلمانوں میں مسلمانوں کی مثال بدن کی ہے کہ جب بدن کا ایک حصہ بیمار ہو جاتا ہے تو تمام اعضا بخار میں مبتلا ہو کر جاگتے رہتے ہیں یعنی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اخیار کی محبت مجبے اس احتزاز ہوتی ہے و تودو یعنی باہمی محبت دوستی سے صحبت و ہم نشینی کے اسباب فراہم کرنے میں تقویت پہنچتی ہے چانچہ صحبت ابرار بہت مفید ثابت ہوتی ہے بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ بھائیوں کی ملاقات بھی مسمر اور نتیجہ بخش ہوتی ہے اس میں کچھ شک و شبہ نہیں کہ باطنی فیوز سے باطن مستفید ہوتے ہیں اور ایک کو دوسرے سے تقویت اور مدد حاصل ہوتی ہے کے اہل اصلاح و تقوا کی صرف ایک نظر دیکھنا بھی مفید اور نتیجہ خیز ہے کیونکہ یہ کلیہ ہے کہ مختلف صورتوں کے دیکھنے سے وہی خلق ناظر میں پیدا ہو جاتے ہیں جن کا وہ مشاہدہ کرتا رہتا ہے جیسے ہمیشہ غمگین صورتوں کو دیکھنے سے حزن و ملال پیدا ہوتا ہے اور شادما اشخاص کے ہمیشہ دیکھنے سے شادمانی پیدا ہوتی ہے چنانچہ یہ مقولہ اس کی تائید کرتا ہے جس کا دیدار تمہارے لیے مفید نہیں اس کا کلام بھی تمہارے لیے فائدہ بخش نہ ہوگا لا لو لنف لا لفظ ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وحشی اونٹ پالتو اونٹ کے ساتھ رہنے سے رام ہو جاتا ہے یعنی اس کی وحشت جاتی رہتی ہے یہ مقارنت اور قربت حیوانات نباتات اور جمادات میں مؤثر ہے ہوا اور پانی مردار کی م... مقارنت اور قربت سے فاسد ہو جاتے ہیں اس لیے کھیتی یعنی زراعت کو مختلف قسم کی گھاس اور دوسری رویدگیوں سے الگ پاک و صاف رکھا جاتا ہے کہ کہیں ان کی قربت سے کھیت خراب نہ ہو جائیں تو محبت اور ہم نشینی جب ان بے جان چیزوں سے موثر ہے تو تباہ انسان پر جو جو جوان یعنی نباتات اور جمادات سے افضل ہیں اس سے کہیں زیادہ اثر انداز ہوگی بلکہ انسان کو انسان کہا ہی اس وجہ سے جاتا ہے کہ وہ خیر و شر سے بہت جلد مانوس ہو جاتا ہے اور پھر الفت و محبت یعنی مقارنت میں اس میں مزید اضافہ کرتی ہے یہاں یہ نقطہ واضح ہو جاتا ہے کہ عزلت اور تنہائی کو اس وجہ سے پسند کیا جاتا ہے اور اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے انسان اجلاف اور ارزال یعنی کمینے لوگوں کی صحبت سے محفوظ رہتے ہیں اور ان کی صحبت و ہم کے برے اثرات ایسے شخص پر مرتب نہیں ہوتے صاحبان صدق و صفا کی صحبت غنیمت ہے پس صاحبان صدق و صفا اور پاکیزہ اخلاق ہستیوں کی صحبت کو غنیمت سمجھنا چاہیے ان سے ان محبت کرنا خدا وند سے ان محبت کے مترادف ہے اس طرح ان کی محبت سے خدائی تعلق پیدا ہو جاتا ہے جبکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ان سو محبت سے صرف طبیعی تعلق قائم ہوتا ہے صوفیہ کے تعلقات نہ جنسوں کے ساتھ بالکل عارضی ہوتے ہیں لیکن ہم جنسوں کے ساتھ یہ دوامی ہوتے ہیں اور باعث اس کا یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے جب وہ اپنے بھائی کی ذات میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کے اقوال اعمال اور احوال کے آئینے میں تجلیات الہی کے ایسا ایسے امو اور پوشیدہ رموز جلوہ فگن ہو جاتے ہیں جو دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں صرف نظر باز انبازان تجلی ان سے واقف ہوتے ہیں شکر احسان احسانات پر شکر گزاری بھی صوفیہ کا ایک خلق ہے کہ وہ احسان کرنے پر اپنے محسن کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور باوجود یہ کہ ان کو اپنے پروردگار پر اعتماد کلی اور اس کی قدرت پر کامل توکل ہوتا ہے اور ان کے عقیدۂ توحید میں صفحہ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا اور دوسروں سے انہوں نے قطع نظر کر رکھی ہے یعنی صوفیہ نہ دوسروں سے طالب بے امداد ہوتے ہیں نہ دوسروں سے امید رکھتے ہیں کہ یہ عمر عقیدہِ توحید کے منافی اور شان توکل کے خلاف ہے اور جو نعمتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں ان کو وہ عطیائے خداوندی سمجھتے ہیں کہ صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوتی ہے جیسا کہ صحدی شریف سے مظہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا مجھ پر انسانوں میں سے کسی کے احسانات اور حقوق صحبت یعنی حضرت ابو بکر عنہ بن ابی قحافہ سے زیادہ نہیں ہے اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو ضرور دوست بناتا اس سلسلے میں مزید فرمایا حضرت ابو بکر عنہ کے مال سے زیادہ کسی کے مال سے مجھے نفع نہیں پہنچا کچھ لوگ خلق خدا کے ساتھ بخشش کرنے اور نہ کرنے کے باعث اللہ تعالیٰ سے حجاب میں رہتے ہیں اس نقطے کی وضاحت آئندہ کی جائے گی مگر صوفی کی حالت یہ ہے کہ وہ ابتدائے حال میں تو مخلوق سے اپنا تعلق منقطع کر لیتا ہے اور ہر چیز کا تعلق خداوند وند تعالیٰ سے وابستہ رکھتا ہے بقدر اس نور توحید کے جس کی پیشانی سے نمایاں ہے اس موقع پر وہ اس حجاب اور معنی کو بتا دیتا ہے جو جو مخلوق کو خالص توحید سے روکتا ہے یعنی نہ وہ مخلوق کے ساتھ خود بخش و کرم کو جاری رکھتا ہے اور نہ خود منع کرتا ہے کہ صورت میں آتا اور منع کا تعلق غیر حق سے پیدا ہونے کا احتمال ہوتا ہے لیکن جب وہ توحید کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے تو شکر خالق بجا لانے کے بعد شکر مخلوق کو بھی بجا لاتا ہے اور اس وقت وہ ممانیت اور عطا کی حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے اس سے قبل وہ صرف مسبب حقیقی یعنی خداوند تعالی کا مشاہدہ کرتا ہے لیکن اب اس نے اپنی وسط علمی اور استعداد کی بدولت وسایت یعنی ذرائع دیگر کو بھی اس نے جان لیا لیکن آمت الخلائق کی طرح مخلوق اس کے لیے خدا کی رحم میں حائل نہیں ہوتی اور نہ حق تعالی اس کو ارباب ارادہ اور مبتدی اہل طریقت کی طرح مخلوق سے حجاب میں رکھتا ہے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ المشائخ کا اصل مقصد یہ ہے کہ عطائِ نعمت کے سلسلے میں جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ, کہ موتی مخلوق میں سے کوئی فرد ہے تو اس صورت میں حق تعالی اس سے پردہ حجاب میں ہو جاتا ہے اگر اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ موتی حق تعالی ہے تو اس صورت میں وہ وسائد اس سے ترک ہو جاتے ہیں اور مخلوق کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے لیکن یہ حال غیر صوفی ہے صاحب طریقت اپنی وسط علمی کی بدولت اپنے حقیقی منعم کا شکر بجا لاتا ہے اور پھر مخلوق کا کہ وہ ایک واسطہ ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اس طرح وہ خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ وہی منم حقیقی اور اسباب کا پیدا کرنے والا ہے اور مخلوق کا شکر اس لیے بجا لاتا ہے کہ حصول نعمت کے لیے وہ ذریعہ اور واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں وہ لوگ سب سے پہلے بلائے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے ہیں تکلیف کی حالت میں ہوں یا عالم راحت میں یعنی نفع و نقصان ہر حال میں خدا کی حمد بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص چھینکتا یا ڈکار لیتا ہے اور الحمد اللہ كل حال کہتا ہے تو اللہ تعالی اس سے ستر بیماریاں دور کر دیتا ہے جن میں سب سے کم مرتبہ جزام ہے شکر الہی ادا کرنے کے سلسلے میں چند اور احادیث حضرت جابر دلان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو نعمت دی جائے اور وہ اس نعمت پر اللہ تعالی کی حمد بیان کرے تو یہ حمد اس کے لیے افضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ وہ حمد اس کے لیے افضل ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ شکر کو زیادہ پسند فرمائے گا اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ یہ شکر اس نعمت سے افضل ہے جو اس کو حاصل پس جب صوفی نعمتوں پر اپنے منام حقیقی کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس وقت وہ اس محسن انسان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں جو اس نعمت کا واسطہ ہے منجملہ وسائط کے ہے اور اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس روزہ افطار فرماتے تھے تو ارشاد ہوتا تمہارے روزہ روزے داروں نے روزہ افطار کیا ایک بندوں نے تمہارا کھانا کھایا اور اللہ کی طرف سے تم پر سکون و تمانیت نازل ہوئی حضرت ابو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی سے جزاک اللہ خیرہ کہتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ اس کی بے حد تعریف کرتا ہے مسلمانوں کی مقصد براری اور حاجت روائی صوفیوں کے پاکیزہ اخلاق سے ایک خلق یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور اپنے اخوان طریقت کی حاجت براری کے لیے بزل یعنی مال ہی نہیں بلکہ بزل جاہ بھی کرتے ہیں یعنی اپنے اثر و رسوخ کو کام میں لاتے ہیں پس چاہیے کہ اس جماعت میں جو کوئی علم وسیع کا مالک ہو النفس کے عیوب اس کی آفات اور خواہشوں سے آگاہی رکھتا ہو تو وہ اپنے اثر سے کام لے اگر اور اپنے رسوخ کو استعمال کر کے مسلمانوں کی اپنے اثر سے کام لے کر اور اپنے رسوخ کو استعمال کر کے مسلمانوں کی حاجت روائی کرے ان کی ضرورتوں کو پورا کرے اور ان کی اصلاح حال میں مددگار ثابت ہو اس صورت میں سوفی کے لیے تباہر علمی کی ضرورت ہے کیونکہ ایسے کاموں کو مخلوق کی معاشرتی زندگی سے تعلق ہے لہذا اس مقصد میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو بلند پایا صاحب معرفت اور ایک عالم ربانی ہے اور نہ علائق دنیاوی میں گرفتار ہو جانے کا احتمال ہے حضرت زید بن اسلم عنہ سے منقول ہے کہ ایک نبی ایک نبی اللہ بادشاہ کی رقاب کے ساتھ رہتے تھے اور ان کا یہ طرز عمل اس لیے تھا کہ اس طرح خلق خدا کی حاجتیں پوری کیا کرتے تھے شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مدتوں غیر مخلصانہ اعمال کے ذریعے ایسا مرتبہ حاصل کر لے جس کے نتیجے میں ایک مسلمان خوشگوار زندگی بسر کر سکے تو یہ بات اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ اپنی ذات کی نجات کے لیے مخلصانہ عمل کرتا رہے لیکن یہ خیال رہے کہ یہ ایک بہت ہی نازک مقام ہے جہاں جاہلوں اور نام کے دعوے داروں کے بہک جانے کا خطرہ ہے یعنی خود علائقہ دنیا میں پھنس جانا این ممکن ہے اس لیے حقیقت میں یہ کام وہی سرانجام دے سکتا ہے کہ جس کو خداوند تعالی نے اس کے باطن اور نفس کے علم سے بہریاب کیا ہو جس کے باعث وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ مالو جاہ سے رغبت کرنا کسی طرح مناسب نہیں اور احوال کی تباہی کا باعث ہے ایسے شخص کی خدمت کے لیے اگر ملوک الارض دنیا جہان کے بادشاہ بھی کمر بستہ ہو جائیں جب بھی اس سے کسی قسم کی سرکشی زیادتی اور بے راہ روی کا اظہار نہیں ہوگا یعنی وہ سرات مستقیم سے نہیں ہٹ سکے گا بلکہ اگر اس کو بفرض محال جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا جائے تو بھی وہ انکار نہیں کرے گا لیکن اس کا قدم جادہ مستقیم سے نہیں ہٹ سکتا مگر ایسے باصلاحیت اور مخلص حسرات حضرات مادود چند ہیں یعنی ایسی صلاحیت صرف چند ہستیوں کو حاصل ہے جو اپنے ارادوں اور اختیارات کو مٹا چکے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے کیا چاہتا ہے اس وقت وہ صرف اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں اور اگر ان پر کشف ہوتا ہے کہ مشیت الہی یہ ہے کہ وہ لوگوں سے میل جول رکھیں اور اپنے اثر و رسوخ کو کام میں لائیں تاکہ دوسرے کے مسائل حل ہو جائیں تو وہ اپنی نفسانی صفات یعنی اس خلق خدا سے دوری وغیرہ کو نظر انداز کر کے لوگوں کی حاجت روائی اور مقصد براری کے لیے ان کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں مختصرا یہ کہ بزل جاہ صرف انہی لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اپنی ذات کو فنا کر دیا ہو اور پھر فنا کے بعد بقا مل گئی ہو یعنی فنا ہو کر مقام بقا پر انہوں نے سعود کیا ہو اس طرح ہر مقام پر مکمل دلیل اور ثبوت کے ساتھ وہ لوگ بحکم خداوندی داخل ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح سے خارج و برآمد بھی ہوتے ہیں یعنی ان کا دخول اور خروج سب طابع حکم خداوندی ہے ان کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے مکمل بصیرت حاصل ہے چنانچہ ایسے صاحب دل کو جسے مکاشفہ کے ذریعے اور خطاب خفی کے واسطے سے مشیت الہی اور مقصد خداوندی سے آگاہی حاصل ہو جاتی ہے اس وقت کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہتا چنانچہ اس وقت وہ عمرا و سلاطین کے توسط سے مخلوق کے مقاصد کی انجام دہی کے لیے پورے طور پر ہو جاتے ہیں. یعنی مخلوق کی مقصد براری کے سلسلے میں کسی قسم کی جھجک یا تردد ان میں نہیں پایا جاتا وہ اشیاء سے ان کا وقت لے لیتا ہے لیکن اشیاء اس کے وقت سے کچھ نہیں لے سکتی لیکن ایسے افراد بکثرت نہیں ہیں ملک میں ایک دو افراد ہی ایسے صاحب حال ہوتے ہیں شیخ ابو عثمان الہیری علیہ کہتے ہیں کہ انسان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس کے دل میں چار چیزوں کا تناسب نہ ہو جائے پہلا منع دوسرا آتا تیسرا عزت اور چوتھا ذلت بس ایسا شخصی دوسروں کی مقصد براری یعنی ارباب مناسب و سلاطین سے کرا سکتا ہے اس کام کے لیے موضوع ہے شیخ صحل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک ریاست کا مستحق نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر یہ تین خصلتیں پیدا نہ ہو جائیں پہلا لوگوں کی جہالت سے قطع نظر کرے اور ان کو اپنی جہالت سے محفوظ رکھے دوسرا جو کچھ لوگوں کے پاس مالو متا ہے وہ ان کے پاس رہنے دے تیسرا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے دوسروں کے لیے اس کو خرچ کرے یعنی دوسروں پر خرچ کرے اور دوسروں کے مال سے توقع نہ رکھے ایسی ریاست وہ ریاست و امارت نہیں ہے جو منافی زہد ہے اسد کو سلوک کے لیے جس سے بچنا ضروری ہے بلکہ ریاست ایسی ہے جس کو حق تعالی اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے قائم مقام کیا ہے اس لیے جو صاحب طریقت اور صوفی اس پر قائم ہے وہ اپنے اس قیام سے بھی خداوند تعالی کے ساتھ ہے اس کا ضروری حق ادا کرتا ہے اور نعیم الہی کا شکر ادا کرتا ہے